شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین و پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ عز وجل لبیک میں حاضر درود پاک سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جو ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا علی الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ تعالی, علی, تعالی علی, علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھی میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سرسالبیک میں حاضر ہوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے سلسلے کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں کالس کے ذریعے میسجز کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے آپ نمبر اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جلدی جلدی ہمیں کال کیجئے کال کے ذریعے آپ ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حاجی ابو حامد محمد عمران اطاری مدل علی بھی اس سلسلے کی رونق ہوتے ہیں اب سے کچھ دیر بعد وہ بھی تشریف لانے والے ہیں تو انشاءاللہ شاء رحمان ان سے بھی موضوع سے متعلق سوالات کریں گے آج کا موضوع کیا ہے اور سلسلے کے سیگمنٹس کیا ہے اور کیا آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ انشاءاللہ شاء اللہ رحمان بھائی کی بات چلتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ انشاءاللہ آج کا موضوع کیا ہے ان شاء اللہ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر فرد اسے حاصل کرنا چاہتا ہے آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں ایاز بھائی سلمان بھائی اور ہمارے دیگر جو افراد ہیں دیگر معاشرے کے جو طبقات ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا سلمان بھائی جو یہ بولے میں یہ نہیں چاہتا اور وہ ہے عزت عزت کیا چیز ہے یہ کیسے ملتی ہے کیسے جاتی ہے اور حقیقی عزت کہتے کسے ایک تو وہ اسٹیٹس ہے عزت کا کہ جو میرے اور آپ کی نگاہوں میں ہے لیکن حقیقی عزت کسے کہتے ہیں اور عزت کے سینیرو کیا ہیں اور اس کی ترکیبیں کیا ہیں کہ کیسے عزت ملے اور پھر یہ عزت باقی کیسے رکھی جائے اسے قائم کیسے رکھا جائے ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ شاء اللہ از وجہ مبلگین اسلامی کے مدنی پھول اسلامی بھائیوں کے مدنی پھول انشاء اللہ سلسلے میں شامل رہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کال بھی کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین واٹس بھی کریں اور پیغامات بھی دیں سلسلے میں آج کیا کیا, کیا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ سلمان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ آج سلسلے میں مزید کیا کیا سیگمنٹس ہیں تو کچھ تو یوزل سیگمنٹس ہیں جی سلمان جی موضوع بھی ہے موضوع کے بعد انشاءاللہ مدنی کسوٹی بھی ہے مدنی کسوٹی کی بعد انشاءاللہ شاء اللہ ایسا بیٹس کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہے مدنی اشعار کی تکرار بھی ہے اور انشاءاللہ کچھ خبریں بھی ہم سلسلے کے اندر انشاءاللہ شاء نشورہ کے سامنے رکھیں گے مدنی کے ناظرین موضوع کیا ہے یہ آپ مہروز بھائی کی زبانی فرما چکے ہیں دو الفاظ ہیں الفاظ کہیے جذبات کہیے یا جو آپ کا جی چاہے آپ مناسب لفظ جو ہے وہ دیجیے وہ بنتے ہیں الفاظ متضاد کی بات کر رہا ہوں وہ ہے عزت اور ذلت عزت ہر کسی کی تمنا ذلت سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے عزت ہر کسی کی منشاہ ہے اور ذلت سے ہر کوئی اپنی پہلو تہی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم ذلت سے محفوظ رہیں ہم ڈی گریڈ نہ ہوں معاشرے کے اندر ہمارا ایک سٹیٹس ہو ایک مقام ہو ایک مرتبہ ہو تقریباً لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ تمنا ہوتی ہے اس کے لیے لوگ بہت سارے کام بھی کرتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سستی شہرت سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اس پر بھی نگران شدہ سے انشاءاللہ بات کریں گے ایک بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا خیال فرماتے ہیں ہمارے ناظرین جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں وہ کون سی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے آدمی کی عزت کے اندر اس کے مقام کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ایسی عزت نہیں ہوتی جیسی کہ پانی کے بلبلے کی شیثیت ہوتی ہے پانی کے بلبلے آپ دیکھتے ہیں بارش برس رہی ہوتی ہے تو بلبلے بن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ معاشرے کے اندر اپیر ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ ڈی گریڈ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو عزت کو ختم کرنے والی ہیں اور انسان کو ذلت کے دھانے تک پہنچانے والی ہیں آپ کیا خیال فرماتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے کی ویوز کیا ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں نگاہ شرہ آئیں گے کچھ سوالات ہمارے ہیں کچھ سوالات آپ کے بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سوال بھی ہم شامل کریں گے لوگوں نے اپنے مختلف کرائیٹیریاز بنائے ہوتے ہیں بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ جس کا گھر بڑا ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہے جس کے پاس گاڑی ہے وہ عزت والا ہے اچھا گاڑی میں بھی جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یا جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ عزت والا ہے جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں وہ جو ہے وہ عزت والا ہے یا جو جس کے پاس اقتدار ہے وہ عزت والا ہے اپنے اپنے پیرامیٹر بنائے ہوتے ہیں آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ نگران سے شورہ حضرت مولانا حاجی محمد عمران تاریخ حاصلہ اللہ تعالی سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اسلام نے کس کو عزت والا بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے اس کے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے قبر میں عزت والا کون ہوگا اور کل میدان محشر میں اہل مشرق کے سامنے عزت والا کون ہوگا یہ پوچھیں گے انشاءاللہ مدنی پھول بھی ملیں گے لیکن گاوت کے مدنی پھول ہوں گے ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور جن کاموں سے عزت خراب کرنے والے جن کاموں کی طرف ہمیں انڈیکیٹ کیا جائے گا اشارہ دیا جائے گا انشاءاللہ ہم ان سے بچنے والے بھی بنیں گے بالکل الگ الگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں عزت کے اور خواہشات کے پیرامیٹرز بڑے مختلف ہوتے ہیں ایک چیز کو کوئی شخص عزت سمجھتا ہے دوسرا اسے ضلع سمجھتا ہے ایک شخص کی نظر میں کسی چیز کا اسٹیٹس ہوتا ہے دوسرے شخص کی نظر میں نہیں ہوتا گلستان شادی میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہوئی ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عزت و خواہشات جو ہیں وہ مختلف بھی ہوتی ہیں اور حقیقی کیا ہوتی ہیں دو بھائی تھے اور ایک بھائی جو تھا وہ بادشاہ کا محل میں ہوتا تھا وہاں تو اس کے کام کاج کرتا تھا بادشاہ کے ساتھ ہوتا تھا عہدہ ملا ہوا تھا اسے اور بڑے اندہ لباس عمدہ و نفیس لباس پہنتا تھا ایش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا جبکہ دوسرا بھائی جو تھا وہ مزدور تھا وہ مزدوری کیا کرتا تھا محنت کرتا مزدوری کرتا سارا دن پسینوں میں شرابور ہوتا اور جو روکھی سوکھی ملتی وہ کھا کے زندگی بسر کر رہا تھا تو ایک دن اس بھائی نے جو بادشاہ کے دربار میں ہوتا تھا بادشاہ کا مقرب تھا اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی تو کیسی زندگی بسر کر رہا ہے کس طریقے سے تیرا اندازے بد و باش ہے کہ سارا دن تو محنت کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے پسینوں میں شرابور ہوتا ہے بے حال ہوتا ہے اور تیرا لباس بو ہوتا ہے اور پھر تجھے جو روکھی سکھی ملتی ہے وہ کھاتا ہے خواہشات بھی تیری پوری نہیں ہوتی تو تو بھی میری طرح آ جاؤ آپ بھی آ جائیے اور بادشاہ کے بادشاہ کے دربار میں میں تو ہوں ہی میں بھی سفارش کر دوں گا تم بھی آ جاؤ تو تم بھی میری طرح عمدہ اور نفیس لباس پہنو گے اچھی غذائیں کھاؤ گے لوگوں میں بھی تمہارا ایک سٹیٹس اور عزت ہوگی تو تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ تو اس بھائی نے جواب دیا کہ تو کیوں ایسا نہیں کرتا हم? آپ کیوں بادشاہ کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہو ओ, ओ, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم بھی وہ ذلت اور غلامی کی ملازمت چھوڑ کر وہ کام چھوڑ کر تم بھی آؤ آو اور میری طرح بادشاہوں والا کام کرو کہ کام کاج کرو اپنے حساب سے اور پھر جو روکھی سوکھی ملے اپنی سلطنت کو کھاؤ اور چادر تان کے سو جاؤ اس نے فارسی کا یہ شیر یہاں پہ لیا گلستان میں کہ بدست آہا کے تفتہ کردن خمیر بز دستے برسینا پیشے امیر یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ بادشاہ کے سامنے یا کسی دوسرے کے سامنے باندھ کے کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ تیرے ہاتھ جو ہیں چونے مٹی کا سیمنٹ کا گارا گوندیں اور اس سے تعمیرات کریں تو اب کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ اس میں آلودہ ہوں گے لیکن یہ زندگی اس سے بہتر ہے تو عزت کا اسٹیٹس بڑا مختلف ہے اور یقینا ہم نگرانی شعرہ سے بھی پوچھیں گے اور کچھ آپس میں بھی ڈسکس کر ہی رہے ہیں کہ حقیقی عزت کیا ہے سلمان بھائی موجودہ معاشرے کو اگر ہم دیکھیں موجودہ طبقات کو الگ ہم دیکھیں تو عزت جو دیکھی جاتی ہے وہ لباس ہے وہ آپ کے لباس سے دیکھی جاتی ہے آپ کے پیرہن سے دیکھی جاتی ہے آپ کے اسٹیٹس سے دیکھی جاتی ہے آپ کی گاڑی سے دیکھی جاتی ہے آپ کے بینک بیلنس سے دیکھی جاتی ہے آپ کی جاب یا جو آپ کا بزنس اسٹیٹس ہے اس سے تعین کیا جاتا ہے عہدہ ہے ان چیزوں سے اسٹیٹس کا تعین ہوتا ہے اور معاشرے میں یہ مصنوعی قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزت کی فراوانی ہے اس حوالے سے آپ دونوں گے جی میں تو کچھ مارواد پیش کر چکا ہوں میں میروز بھائی ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہوں گا اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے حقیقی عزت وہی ہے جسے رب تبارک بطالا عزت فرمائے اور حقیقی عزت وہی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے جس کا بیان ہوا جس کو عزت کہا گیا حقیقی عزت وہی ہے اور وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے نگر سے ایک, ایک بات یہاں اور بھی دیکھی جائے تو یہ سامنے آتی ہے کہ دین اسلام دین اسلام یہ ایک ایسا دین ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں جو کہ عزت دینے والی ہیں جس میں سامنے والے کو عزت دی جاتی ہے اسلام سے پہلے کا عالم کیا تھا عورتوں کا معاملہ کیا تھا غلاموں کا معاملہ کیا تھا قبیلوں کا معاملہ کیا تھا انسانی جان کی اہمیت کیا تھی الامان وال حفیظ اللہ محفوظ فرمائے کہ لڑائیاں شروع ہیں جنگ و جدل شروع ہے تو وہ شروع ہے جو ہے وہ معمولی معمولی بات پر قتل و غارت گری ہوتی ہے اسلام نے اس انسان کی جان ایک مسلمان کی جو جان ہے اس کی عزت رکھی اس کی حرمت رکھی اسلام نے عورت کو عزت دی اسلام نے بہن کو عزت دی اسلام نے بیوی کو عزت دی اسلام نے ماں کو عزت دی جی ہاں دین اسلام کی آمد سے پہلے ماں کا جو ہے مقام وہ کیا ہوا کرتا تھا المان اللہ محفوظ فرمائے کہ وہ, وہ جو ماں انسان کی ماں ہے باپ کے انتقال کے بعد اب وہ بیٹے کے نکاح میں آ رہی ہے اللہ محفوظ فرمائے اب غور فرمائیں کہ یہ, یہ کتنی خطرناک اور کتنی مطلب ایک جہالت والی بات ہے یہ کب تھی یہ اسلام سے پہلے تھی دین اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ مقام یہ مل گیا ال جنت تخت اقدامات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ اسلام نے جو ہے وہ عزت دی ماں بنا کر عزت دی عورت کو بیوی بنایا تو اس میں عزت ہے بہن بنایا تو اس میں عزت ہے بیٹی بنایا تو, بیٹی بنایا تو بھی اس میں عزت ہے اور پھر اسلام نے عزت جو ہے وہ جو دی ہے یہ کسی اس پر نہیں دی کہ بھئی جو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے بلکہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرم اکم انتقا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے ایک بزرگ ہیں حضرت سکھنا ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ آپ بڑے زبردست بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں اشرف الفتواد و آپ فرماتے ہیں اشرف الفتواد کہ جو بزرگی ہے یہ ہے آجری کے اندر بل عزت فتقوا اور عزت ہے تقوے میں بل حرت الفلخنا اور جو ایک انسان کی آزادی ہے یہ کناد کے اندر ہے یعنی جو بندہ تقوا اختیار کرے گا وہ عزت والا ہوگا جو بزرگی اختیار کرے گا وہ شرف والا ہوگا جو جو آجدی اختیار کرے گا وہ جو ہے وہ بزرگی والا ہوگا اور جو رکنات اختیار کرے گا اس کو اللہ تبارک بتا ایک دل کی استگنا جو ہے یہ عطا فرمائے گا بالکل عزت کے حوالے سے جیسا آپ نے مدنی پھول دیے ایسا ہی ہے اور علماء کرا مفتیان ازام اور ہم دیکھتے ہیں امیر علیہ اللہ بالخصوص مدنی مذاکروں میں کئی دفعہ اس مفہوم کی گفتگو کر چکے ہیں نگران شورہ بھی کر چکے ہیں کہ عزت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی میں ہے مفتی قاسم صاحب مدضی اللہ علی نے تفسیر سرات الجنان میں جہاں ان آیات کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عزت مقام مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی اور پھر انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور وہ چیزیں چلی گئیں وہاں پہ عروج و زوال کا فلسفہ کے عنوان سے گفتگو کی ہے اور اس کا حاصل اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جب قوم بالخصوص وہ قومیں جو آسمانی ادیان کی پیروکار ہیں بلکہ تمام انسانیت ہی اللہ رب العزت کے عطا کردہ احکامات کی خلاف ورزی کھلم کھلا شروع کر دیں اور ان کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیں اور اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیں اس کے پیٹ اس کی پیروی کرنے لگیں تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے اب بات یہ ہے سلمان بھائی جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی طرف سے یہی جواب آنا ہے ان کی طرف سے یہی گفتگو ہونی ہے مفتی احمد ارخان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت ان کی قبر منبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے بڑی پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بوڑھا شخص ایک ڈاکٹر کے پاس گیا حکیم کے پاس گیا اور آج ہماری ڈاکٹرز اور یہ مجلس جو ہے یہ بھی ہے تو ڈاکٹر کے پاس گیا ایک بوڑھا شخص اور اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں کمزور ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا حضرت بڑھاپے کی وجہ سے پھر کہا ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی جھڑ رہے تو کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے کہا اونچہ سنتا ہوں سنائی نہیں دیتا تو کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے تو اس نے کہا کہ سانس بھی پھولتا ہے بڑھے شخص میں تو ڈاکٹر نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے کیا کمر میں درد ہے کہا یہ بھی بُڑھاپے کی وجہ سے کچھ اور تسکرے ہوئے اسی طریقے سے اور ڈاکٹر جو حکیم جو تھا وہ یہی کے طرح یہ ساری چیزیں بڑھاپے کی وجہ سے ہیں تو شخص کو غصہ گیا اس آدمی کو گسا گیا اور وہ جھلا کر بولا کہ یہ کیا کرے جا رہا ہو؟ ہر چیز میں تم یہی کہتے ہو بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے ہے تمہیں ساری بیماریاں پر بڑھاپے کی وجہ سے نظر آتی ہیں اس حکیم نے کا حضور آپ پر یہ رویہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے تو بات یہ ہے کہ عزت کی جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات پہ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ایک آیت آپ نے کوٹ بھی کی کہ عزت تو تقبے والوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہے تو عزت کا معیار شرف انسانیت جو ہے انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہونا اس کا کس وجہ سے کہ اس کی ایک ناک ہے دو آنکھیں دو کانے اس وجہ سے نہیں یہ وجہ نہیں ہے بلکہ یہ اشرف المخلوقات ہے ہی اسی لیے کہ جانور جو ہیں حیوانات جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایک وصف عطا کیا ایک وصف رکھا ان کے اندر خواہش کا اور ان کو اقل و شعور سے خالی رکھا فرشتوں کو پیدا کیا ان میں اتاث فم برداری رکھی نفسانی خواہش سے انہیں پاک رکھا اور انسان کو پیدا کیا تو اس میں دونوں چیزیں بھی رکھی پھر اس کی ہدایت کے لیے عقل و شعور بھی عطا کیے پھر ان عقل و شعور کو ٹھوکر نہ لگے اس لیے نبوت کو بھی رکھا انبیاء کو بھی مبوس کیا اپنی کتاب ہدایت بھی بھیجتا رہا اب اتنی ساری چیزوں کے باوجود انسان کے پاس خواہش نفس بھی ہے عقل و شعور بھی ہے اور رستے دو ہیں ایک سیدھا رستہ ہے ایک الٹا رستہ ہے ایک سرات مستقیم ہے جو جنت تک جاتا ہے اور ایک وہ راستہ ہے جو معاذ اللہ بد آمانی اور خواہشات نفسانی کے اوپر چلتے چلتے جہنم میں جاتا ہے جس کا انجام یہ ہے برے راستے کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان بے عزت بے توقیف اور رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا اور سیدھے راستے کا اچھے راستے کا اللہ کی فرما برداری والے راستے کا انجام یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی قابل عزت ٹھیرتا ہے باوقار زندگی گزارتا ہے عزت والی زندگی گزارتا ہے اور جس روز قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس روز اسے اپنے سایہ رحمت میں خوش نصیبوں کو جگہ دے گا رب کائنات اور پھر ان کو اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا تو اب یہ جو راستے ہمیں دیے گئے ہیں ہماری ہم کہتے ہیں ہمیں عروج نہیں مل رہا ہم کہتے ہیں ہمیں زوال مل رہا ہے ہم کہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں ترقی نہیں کر پا رہے یہ چاہتے ہیں یہ نہیں مل رہا یہ, یہ چاہتے ہیں یہ نہیں ملتا تو قرآن کو پڑھتے ہیں حدیث کو پڑھتے ہیں علماء اسلام سے پوچھتے ہیں اولیاء اکرام کی سیرت کو ان کے ملفوظات کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی بات جو سب سے بڑا وقف نظر آتا ہے اصول عزت کا یا عزت کو باقی رکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اب ہر بات کے جواب میں ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ جناب آپ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں تو ہم چڑ جاتے ہیں ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو بھی تو عزت ملی ہوئی ہے اس کو بھی تو عزت ملی ہوئی ہے تو سلمان بھائی ساری مصنوعی عزتیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے ہی ہے کہ ایسے افراد جن کو مصنوعی قسم کی عزت ملی ہوئی ہوتی ہے گویا کہ گندگی پہ چاندی کا ورق لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ وقت ایک نہ ایک دن اترتا ہے اور پھر اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے ہماری بیماری کا ایک ہی حل ہے جیسے کہ اس بوڑھے کی تمام تر کمزوریوں اور بیماریوں کی ایک ہی وجہ تھی بڑھاپا اور ہماری تنزل کی ناکامیوں کی اور جو ہم اس وقت آزمائشوں کا شکار ہیں کسی بھی وقت تو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑا ہوا اگر یہ اپنا لے عزت بھی ہمارا مقدر ہے کامیاب دیکھیے بھائی اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں ایک کام ہی ایسے بتائے گئے ہیں جو عزت پانے والے ہیں ٹھیک بڑی آپ کسی مسلمان سے ملے خندہ پیشانی سے ملے آپ ظاہر بات ہے کسی کو مسکراہ کر ملیں گے پرتپاک طریقے سے ملیں گے تو وہ کوئی آپ کی ذلت تو نہیں کرے گا نا یا آپ کو سامنے سے گالیاں تو نہیں دے گا نا آٹومیٹکلی بات ہے بالکل آٹومیٹک بات ہے کہ وہ آپ کو اندر دے گا مسکرانا مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اس سے صدقے کا ثواب کمانا ہے صدقہ کہا گیا ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ انداز اپنائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی یا خاری کرے گا ماشاء نگانے شورا کی احمد مرحبا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ آج تو آئے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہیں ہی ایسی کہ ان پر بندہ عمل کرتا چلا جائے گا تو عزت اور مرتبہ کے جو مدارج ہیں جو درجات ہیں ان کو طے کرتا چلا جائے گا خالی یہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جب بات کی جائے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ جو ہے وہ ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے بلکہ دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نام بھی ہے اللہ تبارک وطالعہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا انداز بھی ہے یعنی معاملات بھی ہیں عبادات بھی ہیں معاشیات بھی ہیں عمرانیات بھی ہیں یعنی دھیر اسلام نے ہمیں ایک پورا ضابطۂ حیات جو ہے وہ عطا فرمایا ہے جب ہم اسلام و دین پر عمل کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمرداری کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو شامل ہوتی ہیں موضوع ہے آج کا حضور ہمارا عزت عزت دینا عزت لینا اور اسلام کس طرح دیکھتے ہیں آپ الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلم سید المرسلین قرآن کریم نے خود ہی ہماری رہنمائی فرمائی ہے جی وہ تو عز من و منتشا عزت و ذلت یا اللہ تعالی کے دستے قدرت میں ہیں جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اسلام میں جو عزت کا معیار ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا جی ان اکرمکم ان دلّاہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا مقام والا وہ ہے زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا اور مقام والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے تو اسلام میں کیونکہ آپ نے مجھے عزت اور اسلام ان دونوں کے متعلق سوال کیا عزت دینا عزت لینا اور اسلام عزت دینا عزت دینا تو اللہ کے دست قدرت میں ہیں اور عزت کے متعلق جو یہ رہنمائی کی کہ نام م... کیونکہ اس سے پہلے جو اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمائے نا وہ شعبہ تم... قبائل اے اے م... اے یا انسانوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا من ذکر اور کے ذریعے و شعوبا اور تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تمہارا تعارف ہو تمہاری پہچان ہو کہ یہ اس قبیلے کا یہ اس قبیلے کا ہے اور یہ اس لیے نہیں تھے یہ قبائل کہ تاکہ تم ان قبائل کے ذریعے لوگوں پر تفاخر کرو تکبر کرو یہ اس لیے نہیں ہے یہ تو تمہارا تعارف ہے تمہاری پہچان کے لیے قبائل ہیں اور بات عزت کی ہے تو عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے تو اسلام نے کہ اور حدیثوں میں بھی جو ہے یہی مضامین میں نے پڑھے ہیں کہ اسلام میں جو عزت کا جو معیار ہے وہ تقوا ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ اس کی ہم کہیں گے وہ عزت والا مقام والا ہے ہمارے ہاں تقریبا جو عزت اور مقام کا جو فلسفہ ہے شاید وہ دولت اور شہرت پر ہے تو معذرت کے ساتھ ایک اطلاع کے مطابق ایک کسی گلوکار کے حوالے یا گلوکارہ کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ لائکس ہیں غیر مسلم شاید ہے یہ پتا نہیں کون ہے تو اس کی طرف لوگوں کا اتنا رجحان ہے تو کیا جس گلوکار کو عزت ملی تو کیا اسلام میں کہا جائے گا کہ یہ وہ عزت ہے کیونکہ شہرت تو شیطان کو بھی حاصل ہے نا شہرت تو شیطان کو بھی حاصل ہے ایسی بات. تو اگر صرف شہرت کو ہی عزت کا معیار بنا لیا جائے صرف شہرت کو جس کی عزت ہے اس کی شہرت ہوتی ہے یہ نہیں, نہیں ہوتی نہیں بھی ہوتی چار آدمی میں ہی اس کی عزت ہو ہوتی, ہوتی ہے اور وہ ہوری ہوتی ہے تو محض ایک شہرت کو ہی عزت کا معیار بنانا یہ درست نہیں ہے محض دولت کو ہی عزت کا معیار بنانا یعنی اگر کسی کی عزت اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے بعد دولت زیادہ ہے کسی کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے بعد شہرت زیادہ ہے کسی کی عزت اس لیے ہو, ہو رہی ہے کہ اس کا نصب مختلف ہے اعلی خاندان, خاندان ہے مگر یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ پرہیزگار کی ہے وہ متقی کتنا ہے اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے سبحان اللہ تو یہ معیار قرآن کریم نے ہم کو دیا کہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ عزت والا ہوا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ جہاز رکھنا چاہیے کہ تقوا اور پرہیزگاری ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں اگر میں عرض کروں تو تقوا ایک دل کی کیفیت کا نام ہے خوف خدا کا نام ہے اب جو سراپا حب جا میں ڈبا ہوا یہ تو آپ اور ہم ایک دوسرے کے اوپر غور کریں گے میں کتنا متقی ہوں اور آپ غور کریں گے آپ کتنے زیادہ تقوی والے پرہیزگار ہیں جو ریاکاری کا مارا ہوا ہے جو حب جا کا مارا ہوا ہے جو غلط کاموں میں لگا ہوا ہے چپ چپ کر گناہ کرتا ہے یعنی جو چپ چپ کر گناہ کرتا ہے وہ تو فاسق ہے اعلانیہ گناہ کرنے والا کے مولین ہے اور جس کو فرض ان سے وہ نہ بلد جس کو فرض ان بھی حاصل نہیں ہے تو ایسی کیفیت میں وہ اپنے تقوی کا کچھ جائزہ لے کے میں کیسا متقی ہوں بے پردگی کرتا ہے بد نگاہیاں کرتا ہے ماں باپ کی دل آزانیاں کرتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے وہ کیسا متقی کیسا پرہیزگار ہے یہ چند بدنی پھول میرے ذہن میں آئے تھے میں یہاں ایک بات کرتا ہوں پھر آپ دیجیے گا دیکھیں سب عزت اور ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو عزت جو ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے عزت والے کام کرے گا تو عزت پائے گا ذلت والے کام کرے گا تو پائے گا جیسے مثال کے طور پر ہمارے ایک اسلائی بھائی ہیں ان کا بچہ جو ہے بہت بیمار ہے اللہ تبادلہ ان کے بچے کو صحت آ فرمائے وہ بچارے مجبور ہو کر ایک ہاسپٹل میں پہنچے وہاں سے انہوں نے دوائی لکھوائی دوائی لکھوانے کے بعد ڈسپینسر نے جو ہے وہ 30 ایم ایل تھا جب کہ وہ انجیکشن ان کو 20 ایمل ایم ایل دے دیا اب جس کا بچہ بچارہ درد میں جو ہے وہ یا تکلیف کے اندر بلک رہا ہے رو رہا ہے تڑپ رہا ہے مالی کرائس ہیں اور پریشانی ہے دیگر اوپر سے اس بندے نے جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ غلط دے دی ہے تو اب یہ کیا اس کی عزت کرے گا اور کیا اس کا احترام کرے گا یوں ہی جو غلط کام کر رہا ہے اس کی کیا عزت جو ہے وہ کی جائے گی تو اس اعتبار اس سے اگر اس نہرو میں دیکھا جائے تو عزت جو ہے وہ انڈیویجل جو ہے بندے کا میٹر بنتا ہے عزت والے کام کرے گا تو عزت پائے گا برے کام کرے گا تو برا جو ہے اپنا نجا پھل پالے گا معاشرے یا افراد کو اس کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا انڈیویجل بندہ خود ذمہ دار ہے اپنا کہ اس کو کیا چاہیے اس کو عزت چاہیے عزت چاہیے سبھی اس کو اگر آپ اس پہلو پر غور کریں کہ عزت ہے نا عزت جی لوگ آپ کو عزت دے رہے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ایک نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضدت اور رسوائے کا منہ دیکھنا نصیب نہ کرے یہ بڑی یہ وہ تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں جی لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا اور حقیقت تو یہ ہے کہ سفری معائنوں میں عزت کی لذت وہ کیا پاتا ہے جس نے کبھی ذت کا منہ ہی نہ دیکھا ہو یعنی وہ ضد ہے نا ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تو عربی میں ایک ہے اس کا مطلب کہ ہر کہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تو عزت کا اصل جو جس کو کہتے ہیں نا امیری کی لطف جو غریب کے دن غربت کے دن گزرا اس کو پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے تو وہ امیری کی قدر بھی کرتا ہے تو ایک بات ہوتے جن کو کبھی اس طرح کا ہوا ہی نہیں ہوتا اور عزت ملی بھی ہوتی ہے تو میری, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عزت خود ایک آ, نعمت ہے ٹھیک اور نعمت کا فلسفہ یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے نعمت کا فلسفہ یہ ہے کہ تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی ٹھیک آپ نے جو بات کی نا میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو اس نظریے کے تحت دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے اور وہ اپنی عزت کی خود حفاظت بھی نہیں کر پا رہا تو ڈیفینیٹلی کہ پھر وہ, وہ نعمت ہے جیسے چھین جانے کا اندیشہ ہے اور اس میں تو مجھے مجھے نہیں پتا آپ لوگ ہیں اہل علم میں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں ایک چیز جو میری نظر پیش آ ہے ذہن میں وہ ہے حدیث پاک ابتقو موادیل توہمہ جی تہمت کی جگہوں سے دور رہو اتو دور رہو ڈرو کہ تم پر تہمت نہ لگ جائے تو ایک اب ایک آدمی کے بعد عزت تو ہے مگر وہ کسی جگہ اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں پر اس پہ تہمت لگنے کے اندیشے ہیں تو اب وہ تہمت لگانے والوں کو برا بولے گا کہ خود اپنی حرکتوں کو کوسے گا کہ میں ایسی جگہ بیٹھا ہی کیوں شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا لوگ شرابی کہیں گے چرسی موبائلوں کے ساتھ بیٹھے گا تو لوگ چرسی موبائل ہی کہیں گے بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بے نمازی کہیں گے ہمارے میں کیا ہے اسپیشلی میں جس کا ہوں میمن کمیونٹی کا ہوں ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو یا ہو گیا ہو تو ہمارے یہاں جب کوئی لڑکی دی جاتی ہے نا تو باپ یا بھائی یعنی بھائی اپنی بہن کے لیے یا باپ اپنی بیٹی کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں لڑکے کی لڑکا کیسا ہے شادی کے لیے تو اس میں اس کے دوستوں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ بیٹتا کے ساتھ ہے یہ ہماری میمن کمیونٹی میں تو یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے پوچھا جاتا ہے جیسا ہمارے نہ چھوکروں کیڑو ہے تو لڑکا کیسا ہے تو لڑکا کیسا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمارے عموماً دوست دیکھے جاتے ہیں کہ بیٹا اٹھتا کس کے ساتھ ہے اگر پڑھے لکھے سمجھدار سلجھے ہوئے شریف قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ خود ہی اس کے کریکٹر کی ایک وضاحت کرتی ہے چیز کے یار یہ اچھا تبھی تو اچھوں ساتھ بیٹھا اور اب اس کے دوستی علی موالی چرسی اور مطلب کہ وہ ہولڑ باز اور بالکل انتہائی غیر سنجیدہ اور معاشرے میں تکلیفیں دینے والے لوگ ہوں تو سمجھ جاتے کہ یار ابھی اس کا تو کریکٹر ہی ایسا ہوگا بولے کتنا احساس ہو کیونکہ جب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے اور جب یہ خود اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بیٹھے گا کہ مجھ سے ملو تو وہ ڈیفینیٹلی ایک صاف ستھرا شاید ہو دنوں کے بعد دھلایا آیا ہو تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک سینٹینس بھی ہے نا جی آ مین از نون بائی ہز کمپنیز نون بائی ہز کمپنی تو یہ ہے تو انسان اس اس بات کو میں اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک کی جتنی گفتگو کی ہے نا تو پوری معاشرے سے پوری دنیا سے کٹ کر آپ نے ایک الگ سینریو پیش کر دیا ہے ارے یار آپ کو تو میں ہمیشہ دنیا سے کٹا ہوا ہی نظر آتا ہوں ایسا تو آپ کر رہے ہیں تم کیا آپ کے نزدیک سوال ہے نا اب آپ سوال کچھ سوال تو سن تو سنا تھے اب آپ نے جتنی وہ باتیں کی ہیں اس وقت کہ یوں ہو تو یوں ہو تو یوں ہو تو یوں ہو بھائی دنیا کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے دنیا جا رہا ہے ترقی کی طرف گامزن نے آپ کون سا مطلب کہ آپ کو کسی گھڑے گا نہیں عزت کے حصول کے جو اسباب یا جو علامتیں یا جو نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا نہ کہہ سکتا ہوں ایسا لیکن آپ ایک الگ ہی بات کر رہے والی ایسا ہوا نا عزت کے متعلق پوچھتے کہ عزت کیا ہے تو میں عزت کے بارے میں الگ فلسفہ دے دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ عزت اور اسلام اسلام میں جو عزت کا کانسیپٹ ہے میں نے تو وہ بیان کیا بھائی اب میں اس پہ تو بات نہیں کروں اسلام نے جو عزت کا بیان کیا بنتا ہی نہیں ہے لیکن دنیا میں اس وقت کچھ اور مقام امرتا ابھی جیسے آپ کیا نا کمپنی سے پہچانا جاتا ہے کیا کمپنی سے پہچانا جاتا ہے اگر وہ کاروباری لوگوں میں بیٹھتا ہے سوٹ بوٹ لوگوں میں بیٹھتا ہے جناب تو بس وہ اچھی کمپنی ہے یہی میں آ رہے کہ اس کا تو ابھی جو آپ نے بات کی اب م... آپ کی جو کمپنی دیکھی گئی تھی آپ کی بھی تو کمپنی دیکھیے گیٹرگی ہوگی ہوتی ہے نہیں دیکھی جاتی کی بات کی تائید بھی ہو سکتی ہے دیکھیں انہوں نے جنرل اصول بیان کیا ہے عام ہے اور مام ان آم ان خسان بھی کہا جاتا ہے جی جی یہ ہو گیا چلے آپ جو سوال کر رہے ہیں فرما میں ارد یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے نا معیار الگ ہے دیکھیں ایک لباس ہے انسان کا ایک اسٹیٹس ہے اس کا گھر بار دیکھا جاتا ہے اس کی گاڑی دیکھی جاتی ہے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے اس کا پیسہ دیکھا جاتا ہے اس کی سے دیکھی جاتی ہے اس کی جاب اس کا جو بزنس وہ ڈاکٹر صاحب ہیلتھ نہیں دیکھی جاتی ہیلتھ نہ دیکھی جاتی ہے تو اب یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی آپ نے تذکرہ نہیں کیا ابھی سب کو اگنور کر دیا اگنور یہ دنیا آپ نے نے عزت کو مطلب محور محور تقوی کو کو بنا کے عزت اس کی نے متقی آدمی جو ہوگا وہ کپڑے سے نہیں پہنتا ہوگا میں نے پانچ منٹ کا سوال کیا آپ ادھر مخاطب ہو وہ سلمان میں پھر وہ بات لے آئے وہیں وہ نہیں قرآن قرآن کریم کی آیت آئے گی نا تو پھر تو کوئی بات نہیں ہو پائے کیا متقی وہ نہیں مدیمرے میں سوال ہوا تھا کہ جو پلنگ کو سوتا ہو اور اسی طرح کو دیکھے تو کیا وہ نیک آدمی متقی نہیں ہے فرمایا <laughs> کیا بولتے ہو وہ <laughs> مستقی نہیں ہوگا کہ جتنے علماء ہمارے پلنگوں پہ سوتے ہو وہ متقی نہیں ہوں گے تو کیا جو مطلب کہ اچھے عمدہ کپڑے پہنتا ہو عمدہ کھانا کھاتا ہو اور عمدہ انداز میں ہو یہی جو آپ نے بھی وضاحت اور اگر اس کے پاس پیسہ بھی ہے حلال طیب پیسہ ہے تو کیا وہ متقی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے نا متقی تو بت میں نے کہاں معاشرے سے اٹ کر بات کی ہے تو میں نے یہ نے کہا ہی نہیں کہ گاڑی ہو کوئی وی آئی پی بنگلہ ہو کوئی جائیداد ہو کوئی پراپرٹی ہو کوئی بینگلو بنے ہوئے ہوں ایسا بنے متقی نہیں ہو سکتا نہیں میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا آپ کی بات آپ نے ان ساری چیزوں کو مائنس کر دیا میں نے میں نے تکوا رکھا ہے ٹھیک ہے تکوا رکھا تقوے کا مطلب تکوا صرف اور صرف ترک دنیا ہی کا تو نام نہیں ہے نا صرف زاہد کو ہی تو متقی نہیں کہتے, کہتے ہیں پھر آپ بتا دیں اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں حرام کام چھوڑنے کو تکوا کہتے ہیں پرہیزگار کس کو کہتے ہیں جو اس کی بہت بنیادی رہی ہو اگر دوسرے سینس میں دیکھا جائے دی. اس کی اگر فرسٹ دف... فرسٹ د... اس کی جو تعریف ہے اگر اس پر جایا جائے تو خزانہ عرفان میں جو متقی کی تعریف لکھی گئی ہے برادر ہر مومن مسلمان ہے ہر مومن متقی ہے کیونکہ وہ کفر سے بچا ہوا, بچا ہوا है. دی. है. دی. اس کے بعد جو دوسری صورت دیکھی وہ یہ لکھی ہے کہ جو حرام سے بچے وہ متقی ہے تو اب اب اقص الخواص اور خواص ان سب کا جو تقوہ ہے فضول حلال سے بچنا یا شبہات سے بچنا وہ سب اپنی جگہ پہ اس کے درجے بدرجے لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم کم از کم بھی بات کریں تو اتنا تو کرے گا اگر کوئی شخص متقی ہے تقوے والا ہے تو حرام سے تو بچتا ہوگا میں نے کیا کہا بد نگاہی سے بچتا ہو یا کاری سے بچتا ہو دیگر سے برائیاں ہیں وہ اس سے بچتا ہو تو کیا عضرت عثمانی گنی نبی تب پیسہ نہیں تھا وہ تو متقیوں کے امام ہیں سبحان ان کے در سے تو تقوی بڑھتا ہے ان کے در سے حیا بڑھتی ہے ان کے در سے شرم بڑھتی ہے سبحان اللہ ان کے در سے تو مطلب کہ وہ کیا نہیں نعمتیں ملتی ہوں گی ان کے در سے تو جس کی تعریف نبی پاک صل اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یوں کریں جب دو شہزادیاں انتقال کر گئیں تو آپ نے فرمایا عثمان اگر میری تیسری ہوتی تو وہ بھی آپ کو دیتا اللہ اللہ یعنی یہ ایک کردار آپ کردار کی طرف جائیں عثمان ایک گنی ربدی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی طرف جائیں یعنی ایک اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سسر کے حصے سے اگر آپ دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی عنہ کو داماد کے طریقے دیکھتے ہیں تو ایک داماد کا وہ کردار دینا کہ سسر یہاں تک کہہ دیں کہ اگر میری کسی بیٹی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا تو یہ ایک معیار اپنے کردار اب کیا مر حضرت عبدالرحمٰن بھی ناف رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ پیسے والے تھے کہ وہ متقی نہیں ہے یہ دونوں صحابہ عشرہ مبشرہ میں موضوع پھر تبدیل ہو گیا آج ہمارا نہیں موضوع عزت رکھا آپ نے ٹھیک ہے نا میں نے عزت کو تقوے کے ساتھ منسلک کیا ہے کی کی ڈائریکشن کیا تھی یہ مجھے نہیں پتا آپ دیکھیں جب ہم چار پانچ لوگ بیٹھیں گے تو ہر آدمی اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا نا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے وہ کہاں روکا گاپ اپنا پوائنٹ آف ویو میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جب آپ نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ بھائی ہمارا یہ ہے اور انہوں نے سوال میں عزت اور اسلام جب دونوں کو کمبائن کر کے جب اس سے بات کی ہے تو معاشرے میں عزت کا معیار کیا ہے انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا مجھ سے جی کہ میں آپ کی گفتگو کو کنٹینیو کرتا انہوں نے تو مجھے عزت کو اسلام کے ساتھ جب اٹیچ کر کے بدایا گیا تو اسلام میں عزت کا معیار یہ ہے تو کیا عزرت عبدالعزرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دولت نہیں تھی کیا وہ متقی نہیں تھے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد دولت نہیں کیا وہ متقی نہیں تھے کیا میرے گو سے پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد دولت نہیں تھی؟, تھی خود میرے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمیندار تھے کیا ان... نہیں تھے زمیندار ان کے ان کا آگے پیچھے با... ٹھیک ٹھاک تھا ان کا پاس اللہ تعالیٰ کے گرم سے جی تو کیا یہ متقی نہیں تھے تو یہ تقوا محض ز... زوہد... اچھا یہ ان کا زہد بھی کہلائے گا یہ میں زہد اس طریقے سے کہوں گا زہد کیا تاریخ و دنیا دنیا ترک کرنے والے دنیا سے بے رغبتی جی جی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ تجارت پر کتاب لکھیں بے و شراب پر کتاب لکھیں بزنس کمیونٹی کے لیے آپ کتاب لکھیں کہ بزنس کیسے کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا میں نے ظہد پر لکھ تو دیا آئے آئے آئے اکبر یعنی میں نے ضہد پر کتاب لکھ تو دی ہے جو, جو یہ کتاب پر عمل کرے وہ, وہ نہیں ہے کیا اے سوری آپ ظہد پر کتاب لکھیں معذر کے ساتھ آپ نے فرمایا زہد پر کتاب آپ نے کہا میں نے تجارت پر کتاب لکھ تو دی ہے تو جو اس انداز میں تجارت کرے گا تو کیا وہ ظاہر نہیں کہ لائے گا میں نے تھوڑا ریورس لے لیا تھا یہ اصل حکایت تھی تو جو اس اثبت اپنے محروز بھائی اس ہمارے استاد صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں اپنی نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کرے اور بالکل حلال طیب رسک کمائے تو میں اس کو متقی کہتا ہوں ہمارے استاد صاحب کہا کر دیں یقینا ان, ان کے نزدیک یہ ایک تعریف تھی مگر تقوے کی اور بھی بہت ساری صورتیں درجات درجات موجود ہیں لیکن اس وقت بازار میں رہ کر مہروز بھائی اور ہم جتنے بھی سائیں بھائی ہیں سوال چکہ آپ نے اب نام نہیں لوں گا تب بھی مسئلہ جائے گا تو اگر کوئی اس وقت اس پرفت دور میں بازار میں رہ کر اگر حرام کے سکوں سے حرام کے لکو سے حرام کے ذروں سے بچ جائے اس کو واقعی تقوی کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور نصیب ہوا ہوگا سبح سبح سبح اس وقت کیونکہ وہ فاروق اعظم اور ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان یاد آیا کیا فرماتے کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے مت کھانا کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے مت کھانا یہ دیکھو کہ وہ سب بازار میں کیسا ہے بازار میں اچھو اچھوں کا تقوی کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے تو اللہ کرم فرمائے اور جو میں نے ارض کی ہے تقوی کے حوالے سے تو بازار میں ایک شخص ہے جو عزت ہے جو سوت کھاتا ہے وہ بڑا مالدار آدمی ہے مارکیٹ میں اس کی آوبگت بہت ہے اور ایک شخص اس کے بازار کے اسی کی مارکیٹ کے باہر حلال طریقے سے اگر کوئی چھوٹی سی دکان یا پتھرا لگاتا ہے جبکہ پتہ لگانا بھی جائے تو اب, اب کیلا تو, تو اچھا آدمی ہے لیکن پتھرا لگاتے ہوئے بھی پولیس والے کو رشوت دیتا ہے تو وہ غور کر لے تو ایسا شخص ہے وہ غریب ہے مگر حلال و طیب رزق کماتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ عزت والا ہے یہی بات ہے نا یہی بات ہے چلے بھائی ایک کال لے لیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ بات کنٹینیو کرتے ہیں جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ بڑا پیارا موضوع ہے حضرت تو عمران بھائی جو آپ نے بات کی ہے کہ یار دوستوں میں پچھانا جاتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ بندے کا اخلاق پیار محبت بیٹھ اٹھ جو ہے نا ان کے دوستوں سے پچھانی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ اس کے دوست کیسے ہیں کن میں بیٹھتا ہیں کن میں اٹھتا ہے میں آپ کی بات سے رائے کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کا جواب دیا ہے باقی یہ بیٹھے ہیں ان کی اپنی نظری ہے آپ کا اپنا نظریہ میں آپ کے نظریے سے اتفاق کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے جواب دیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام کر دوں ہم بھی آپ سے اگری ہیں ایسی بات نہیں ہے جی ہم یہ اصل میں تھوڑا سا وہ چلتا رہتا ہے اچھا یہ ایک اور بھی سوال ہے سر یہ کول آنے کے بعد اتفاق کرنا کیا معنی رکھتا ہے ذرا دیں جب دیں پوچھ رہے اب آپ اتفاق کر رہے ہیں اتفاق تو پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کو شدہ پہلے کرتے ہیں نگرانی شروع سے پوچھا ہم اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے آپ بتائیں ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے آپ جواب دیں نہیں اگر ہم نے چھوڑا جواب اتفاق تو آپ کرتے ہیں لیکن آپ اختلاف نہ کیا آپ اس سلسلے میں کبھی اختلاف نہیں رہے گا وہ بھی ہوتا رہتا ہے اختلاف رائے بھی تو جب جواب نے براہ راست اتنا اگریسو سوال کر ہی لیا ہے تو پھر میرا جواب بھی اختلاف رائے بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کی رضامندی ہی سے کرتے ہیں ہم یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ نہیں آپ کو اختلاف رائے رضامندی نہیں اختلاف رائے کا رکھنا مطلب آپ ایسے ہی تھوڑی مطلب کہ مطلب کہ آپ کا نا ہمارا کسی کا دماغ چل جائے گا کہ بیٹھے بیٹھا نہیں ہے پھر بھی اختلاف رائے کر لینا اختلاف رائے ہونا اس میں کون سی بری بات اختلاف رائے تو مشاورت کا حسن ہے ہاں تو کرتے ہیں نا بچے اختلاف رائے تو اس میں مندی سے کرتے تو یہ تھوڑی اختلاف رائے ہوا یہ تو مطلب سامنے والے کی آپ اپنی رائے رکھیں اپنی میری رائے یہ ہے اور اختلاف ویسے ہمارے سسلے کا تو فارمیٹ ہے کہ بھائی جب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ رائے میں اختلاف رکھ سکتے میں آپ سے کروں گا وہ اس کے 3 پارٹس ہیں میں ایک ہی میں 3 پارٹس کو کور کروں گا پہلی اس میں میں یہ آپ کو ایگزامپل سے پہلے کروں گا کہ پاکستان के ایک نوٹیبل پرسنالٹی ہے جو کہ کافی مشہور ہے اور انہوں نے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جس پر کافی اعتراضات ہوئے تو پھر انہوں نے خود کہا کہ میں نے کوئی ریسرچ سروے ہے اس کے اندر یہ پڑھا کہ پاکستان کے اندر 85% فائیو لوگ ریلیجسلی ایموشنلی انوالو ہیں چاہے وہ بظاہر جتنے مرضی ماڈرن ہو اور اسلام سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہوں لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ پر آ کے ایموشنلی اٹیچ ضرور ہوتے ہیں کوئی ڈیتھ انیورسری ہوتی ہے کوئی ریلیجس فنکشن آ جاتا ہے تو یہ ایک بات یہ اور پھر آپ نے ایک سلسلے میں بہت اچھی بات ارشاد فرمائی تھی اسی کا کانٹیکسٹ میں لیتا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ہماری جو لئر تھی نا پرانی جس کو آپ سمجھ لیں والدہ دادی نانی والی لئر جو تھی وہ آج بھی اگر رکشے پہ ہو یا کسی شاپنگ مال میں ایسا ایکسپوزر ہو سبز معاملہ نظر آتا ہے ان کے سور پہ دوبٹہ آ جاتا فوراً ان کا ایک رویہ ہے اسلامی رویہ ہے اور ایک سنگر ہے گانے گاتا ہے اس کا نام بھی بڑا مشہور ہے دنیا میں اس نے ایک بات لکھی تھی کہ حقیقی عزت مجھے میسر نہیں دس واز دا ٹائٹل آف ٹیکسٹ اور وہ لکھتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے زمیندار نے بلایا ہم وہاں پر گئے زمیندار نے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے گاڑیاں بھیجی سیکیورٹی بھیجی اس نے کہا ان کا بالکل خیال رکھو ساری رات گانا باجا ہوا اور ہم بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ بڑی ہم شخصیت ہے اور سارا گاؤں بڑھ کے آیا تھا اور سارا ہو رہا تھا صبح کے ٹائم پہ وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا میرے کھیتوں کو دیکھا اور میں اس منظر میں کھویا ہوا تھا ابھی تو پیچھے سے چودھری صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم اٹھ گئے چودھری صاحب اپنے وہ ملازموں کو کہہ رہے تھے کہ ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کے آؤ بھگت کرو وہ کہتا ہے چودھری صاحب نے پنجابی زبان میں گانے والوں کے لیے جو ورسٹ لفظ یوز کیا جاتا ہے نا وہ یوز کیا اور کہا یہ لوگ ناراض نہ ہو کے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ ساری رات جو ہم سمجھتے رہے اتنے پیسے بھی لیے ہی لیے اصل میں اس کی نظر میں ہماری عزت یہ ہے اور یہ ایک ایموشنل بلونگنگ ہے جو انسان کی ہوتی ہے ایک مسلمان کی ہوتی ہے اسی طرح حضور یہ جو نوجوان ہیں اسموکنگ کرنے کی بہت بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پیر پریشر ہے پیر پریشر کا مطلب ہے دوست کی نظر میں میری عزت بڑھ جائے ون ویلنگ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے دوست کی نظر میں میرا مقام بڑھ جائے میں سب میں جب کھڑا ہوں تو سب مجھے دیکھ کر یہ کہیں کہ یار یہ یہ کام بھی کرتا ہم تو کرتے نہیں ہیں اور پھر وہ چیز عادت میں داخل ہو جاتی ہے تو حضور کیا ایسا واقعہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس دور میں جب کہ اس قدم بابول مدینہ کراچی میں ہیں میں مرکز لاہور سے آئے ہوں، یہ میگا پولیس ہیں بہت بڑے بڑے شہر ہیں۔ اور یہاں پر واقعی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ لوگ تیزی سے بھاگ رہے ہیں جس نے کل آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک خاص طبقہ ہے جو جان بوجھ کے لبرل اب لبادہ اوڑھ رہا ہے کہ مجھے مسلمان نہ کچھ سمجھ میں اتنا ہوں نہیں پریکٹسنگ مسلمان نہ سمجھ لینا اور اسلام سے نہیں آئے فرار اختیار کرتے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے عمل سے رہے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا واقعی ہے کہ ہمارا جو ہے الحمدللہ ابھی بھی ذہنوں میں عزت کا معیار وہ اسلامی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنا ہے یا پھر واقعی اس کو مثال آپ نے دی میں نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ کی ہے لیکن اگر یہ گلوکار دیکھ لیتا نا کہ اگر فجر میں ساتھ والی مسجد کے امام صاحب اگر اس چودھری صاحب کے گھر آئے ہوئے ہوتے تو چودھری صاحب نے ان کو لینے کے لیے تو اپنے خاتموں کو بھیجا تھا اگر مسجد کے امام صاحب آئے تھے تو, تو چودھری صاحب خود نکلتے امام صاحب کو لینے کے لیے تو ان کو صحیح زیادہ سمجھ آ جاتی کہ عزت زیادہ ہمارے معاشرے میں کس کی ہے گلوکار کتنا ہی مشہور ہو گویا ہی کہلائے گا وہ گویا ہی کہلائے گا اس کو اگر مطلب وہ ایک بالکل ایک بنیادی زبان جو ہے نا وہ گویا ہی کہلائے گا وہ مطلب کہ وہ ناچنے گانے والا ہی کہلائے گا وہ ناچنا گانا یہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی عزت کا معیار نہیں ہے اگر ایک سوت خور کو, کو کوئی مطلب کہ اسٹیچر اس بٹھا کر اس کو مہمان خوش بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ یہ اس کی مطلب بھی عزت ہو گئی ہمارے ہاں تو عزتوں کے معاملہ تبدیل ہو گئے ہیں اچھا پھر یہاں پر عزت ہے یا لالچ ہے اب ایک آدمی کی عزت کیوں کی جا رہی ہے کہ اس سے پیسہ لینا ہے اس سے جائیداد لینی ہے اس سے پلاٹ لینا ہے اس سے کوئی کام نکلوانا ہے بھائی مسجد کے امام کی آدمی عزت کرتا ہے کیوں کرتا ہے امام تو ویسے بے چارہ غریب غربا میں سے شامل کیا جاتا ہے اس کی عزت اس کا کریکٹر کروا رہا ہے اور اس کی عزت اس کا مال کروا رہا ہے اس کی عزت اس کو اسلام و دین پر چلنے والی بات کروا رہی ہے اس کی عزت اس کو اس کا کوئی نصب کرا رہا ہے اس کا کوئی وہ چیز کرا رہا یعنی بالکل ایک ہٹ کی چیز ہے آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوتا ہوں کہ آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا دعوت استعمال والے مدنی چینل جو لوگ دیکھتے ہیں میرا دنیا میں کہیں آنا جانا رہتا ہے تو آپ ہی کی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ جیسے کہیں جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر یا کسی اور جگہ پر یہ میرے ساتھ چند دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ ہے یہ تو مدنی چینل فیملیز دیکھتی ہیں تو کوئی بچہ دوڑا ہوا آتا ہے اور دوڑا ہوا آتا کہتا ہے کہ ہماری امی ہمارے ابو ابو کا لے کر آ گئے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سلام کہتے ہیں وہ ملاقات کر رہا ہے لیکن اس کی امی نہیں آتی ملنے کے لیے ایسا ہے ٹھیک ہے ایسا کیونکہ اچھا اس کی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل نے یہ تصور ضرور قائم کروا دیا کہ جہاں تک کروایا کہ ایک مذہبی آدمی اسپیشلی عام طور پر تو مسلمان بالعموم مگر بالخصوص ایک مذہبی آدمی یہ اجنبی عورتوں سے پردہ کرتا ہے اس پردے کا تصور جبکہ اس وقت یہ تصور بدقسمتی کے ساتھ میڈیا کے ذریعے اٹھتا ہوا نظر آتا ہے کہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں عام آدمی دیکھنے والے کو لگے گا کہ کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں نیتوں کی بات کر لی جائے کہ جناب نیت اچھی ہونی چاہیے تو جہاں مطلب ایک سری حکم موجود ہے کہ بے پردگی سے بچنا ہے اور اجنبی عورتوں کو کس کے حوالے سے ایک حکام موجود ہیں تو ایسی صورت حال میں یہ ایک ماحول جو دعوت اسلامی کے انداز کو کیونکہ دعوت اسلامی کے مزید چند بات ہیں کسی نے نہ عورت دیکھی نہ عورت کی آواز سنی ہوگی میرا اپنا ایک ذہن ہے تو یہ ایک تصور دیا اور اس تصور کا میں پریکٹیکل سفر میں مجھے موقع ملتا ہے یا کسی کے گھر پر جانے کا اتفاق ہو جائے نا تو کبھی تو بالکل ایک ماحول پتہ چل جاتا ہے کہ عورتیں بالکل وہ کسی اور جگہ یعنی ہرا ہوری ہو جاتی ہے بازوں کا اندر چلے جاؤ اندر چلے جاؤ اندر چلے جاؤ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے تو ادھر سے وہ باجی آ رہی ہے تو ادھر سے آپا آ رہی ہے تو ادھر سے کھالا رہی ہے ادھر سے رہی ہے بھائی کیسے ہیں بھائی آپ کی تو بیٹھتی بھائی ہم آپ کو مندی چینل میں دیکھتے ہیں کوئی بھائی بہن والا ایسا نہیں ہوتا ان کو پتہ یہ پہلے کہہ چکے کہ نہیں ہونا ہے تو اندر ہرا ہری ہو جاتی ہے ہم بات وقت محسوس ہو جاتا ہے اور اچھا بات وقت آواز آ جائے نا عورتوں کی تو گھر کا جو ہو تو اٹھ کے چلا جاتا چھپ چپ ہوا نہیں نکلو ہوا نہیں نکلو حضرت بیٹھے ہوئے بھائی بیٹھے ہوئے وہ مطلب ان کو یہی پتا ہے کہ ان کی بھی نہیں آنی چاہیے ان کی شکل بھی ان کی نظر نہیں آنی چاہیے یہ تصور یہ تصور جو دعوت استعمالی والوں نے قائم کیا ہے نا میں دعوت استعمالی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں میرے سنت کو کہ جن کا یہ تقوا پرہزگاری ہے جو اپنی بہو کے سامنے بھی آتے ہوئے اللہ رکتے ہیں کہ رکتے بہت بہ تو آپ محرم ٹھیک ہے محرم وہ آنا واجب بھی تو نہیں ہے نا وہ آنا فرض بھی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ رکتے ہیں تو ایک تکوا اور ایک پرہیز کا اور ایک احتیاط کا ایک ایسا پہلو بیان کی خود پریکٹیکل دکھایا یہ چیزیں ہیں اور جبکہ آپ کی میں وہ مان کرتا ہوں کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو امیر سنت کی سروئے زمین پر کروڑوں اسلامی بہنیں مرید ہوں گی اگر میں موبائل کا مجھے بچائے کروڑوں اسلامی بہنیں مرید ہوں گی بیٹ کی ہوگی لیکن کیا کبھی کسی مرید نے سامنے بیٹھ کر بیت کی ہے یا ہاتھ پیر ہاتھ دے کر بیٹھ کی ہے مریدنی نے مریدنی نے اب مریدنی پتہ نہیں یہ اصطلاح ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا بولی جاتی ہے ہاں بولی جاتی ہے جیسے کل باپا نے ہم شیرہ کہا لغت سے ہٹا ل میں نہیں ہے تو اب مریدنی پتہ نہیں نی تو یہ آئے تو وہ تکلیف ہیں تو اردو میں امید کا جو مونس بیان ہوتا ہے نا وہ مرید نہیں آتا چلو میں نے کب بولا کہ آپ نہ بولو میں نے ڈاکٹر کا بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا اردو میں تو اس طرح مطلب کہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک اسلامک ایک ریلیجین پرسنلٹی بطور آئکن اگر کوئی اس وقت معاشرے میں پراپرلی انٹروڈیوشن ہے تعارف ہے تو ان میں سے میں کہوں گا تو کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے نا ان میں سے ایک مین پرسنالٹی امیر انہوں نے یہ چیز دی ہے میرے پاس سوالات کو ہیں لیکن میں وہی پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے سلمان بھائی آپ آؤ امام صاحب نہیں نہیں آپ سوئی نکال ہے نہیں نہیں آپ ابھی دیکھیں عزت کی بات ہو میں آخری سوال کر رہا ہوں اس حوالے سے آپ کا آخری نہیں ہوتا ہے یار آپ آخری کا لفظ چلیں میں واپس لیتا ہوں آخر کا لفظ لیکن سوال کر رہا ہوں میں آپ سے بھول کے ابھی آپ نے بیان کیا اسی سے بات ریلیٹڈ کر کے بیان کروں گا عزت کا ایک معیار آپ نے بیان کیا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید میں اپنا مافی زمیر بیان نہیں کر پا رہا آپ سمجھ لیجیے ایک عزت نہیں کیا ہو رہا ہے سوال میں کرتا ہوں آپ ادھر ایسا تو ایک عزت کا معیار آپ نے بیان کیا کہ میں معافی ضمیر بیان نہیں کر پا رہا اور ایسا ہوتا ہے کیا سوال پہ آنے جا رہے ہیں جا رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں ایسا نہ کریں ایک معیار آپ نے بیان کیا ہے بالکل درست ہے قرآن و حدیث میں وہی آیا اللہ اس کے رسول نے وہی معیار بیان کیا ہے اور وہی ہونا بھی چاہیے اتنی بات درست ہے لیکن پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں یا دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس معیار کو لوگ فالو نہیں کر رہے اس معیار کو لوگ عملا جو بات ابھی آپ نے کی نا پریکٹسنگ طور پر پریکٹیکلی طور پر اس کو پسند نہیں کر رہے اس پر عمل پہ عمل پیرا نہیں ہے ایک موچی ہے ایک چھوٹا کام کرنے والا ہے پھل فروش ہے سبزی فروش ہے یا دکاندار ہے یا کوئی بھی چھوٹا سا بزنس کرتا ہے حلال کماتا ہے ابھی آپ نے کہا کہ اس کا کوئی تکمے میں کوئی نہ کوئی جو نہ مقام ہوگا کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن معاشرے میں اس کا اسٹیٹس نہیں ہے بلکہ جو حرام کماتا ہے ما اللہ الٹے, الٹے الٹے کام کرتا ہے اور اس کے بعد گاڑیاں ہیں اس کے بعد بنگلہ ہے اس کے بعد بینک بیلنس ہے اس کے بچے ہائی فائی سکولوں میں پڑھنا ہے بیرون ملک جا کے یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آ رہا ہے اس کا مقام ہے اس کو آپ کیسے کمپیر کریں گے ہروز بھائی کی بات میں میں ایڈیشن کرتا ہوں آج کل جیسے بقرعید جو ہے وہ آنے والی ہے اور بکرا منڈی اونٹ منڈی منڈی میں لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے تو یہ بیان ہوا بتایا کسی نے کہ ادھر جا کے کسی کے جو ہے وہ بیل کھڑا تھا جانور تھا مویشی تھا اسے جا کے کہا بھئی یہ ہرن کتنے کا دو گا یہ ہرن کتنے میں بیچو گے اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس نے اپنا جانور پالا ہے وہ پال کے اس کو یہاں پر لایا ہے اس کے جانور کا یوں مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک بات دوسری بات اس کو بولا یہ چارہ جات جو ہے جو کھڑا ہوتا ہے بیوپاری وہاں جانور بیچنے کے لیے کیا چارا سارا جو پیسہ جانور پر لگا دیا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں کھلایا کوئی تمہاری پرمش نہیں کی یعنی ایک وہ مہروج بھائی کی بات میں جو چیز کی ایڈ ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کے پاس اتنا بڑا وہ جو ہے وہ نظام نہیں ہے اتنا بڑا اس کے پاس ٹینٹ نہیں ہے کوئی لائٹنگ نہیں ہے کوئی سوفے اس نے نہیں لگائے ہوئے وہ بھی اس کے حلال کمانے کے لیے آیا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی مطلب جو بھی جا رہا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کر کے جا رہا ہے کبھی اس کے جانور کو باتیں کر رہے ہیں کبھی اس بندے کو باتیں کر رہے ہیں امیر علیہ سدت بھی فرماتے کہ بڑی عمر کا شخص غریب ہے تو بابا جی ہے اور امیر ہے تو حاجی صاحب کیسے ڈیفائن کریں گے بولو بالکل بولو ہم خاموش ہیں تو آپ نے میری بات میں اختلاف ہے کہاں میں نے جو بیان کیا ہے وہ اسلام اور دین کی تعلیمات بیان کی ہیں آپ نے کہا ہے کہ معاشرے میں یوں ہو رہا ہے تو ہم بیٹھے اسی لیے کہ معاشرہ جو غلط رویش پر چلتا ہے اس کے سامنے ہم پراپر وے لا کر رکھیں یہ تو کر تو رہے بیٹھے ہوئے کہ معیار اصل میں کیا ہے یہی تو بیان کر رہے ہیں کہ اگر باہر اگر فروٹ کا ٹھیلا لگا کر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ تقوی پرہیزگار ہے حلال رسک کماتا ہے اور اس کے ساتھ ایک گاڑی والا آ کر فروٹ خریدنے کے لیے آتا ہے وہ سود کھو رہے تو عزت زیادہ تو اس کی ہے نا قرآن کریم کہ اب اس لفظ کو تو دیکھو اتنا آکرمک انڈ اللہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے تو اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے ہمارے نزدیک بھی ہم دیکھیں گے یہ کتنا زیادہ پرہزگار ہے اسی کے مطابق ہم وہ عزت کہیں گے معاشرہ تو الٹی رویش چکی رہا ہے مہروز بھائی تو حل کیا ہے حل نکی بھرے عاشقان رسول کے ماحول میں رہے پڑھے تکبر کو پڑھے حب جا کو پڑھے میں تو کہتا ہوں کہ رسالہ میرے سنتا تھا غریب فائدے میں वा, वा, वा, वा। وہ, وہ رسالے کو پڑھے تو اس کو یقیناً بڑا لطف آئے گا بلکہ میں نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے پتا ہوتا تو میں وہ حدیثیں لے آتا مجھے ان میں تلاش کرو مجھے ان میں تلاش کرو اس طرح حدیث ہیں نبی गया پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تو یہ ہمارے اس طرح کا ایک الٹا سیدھا معیار ٹھیک ہے بنا ہوا ہے لیکن ہم لوگوں تک تو دین اور اسلام کی بات پہنچائیں گے نا اگر وہ غریب بھی ہے مگر متقی ہے پرہیزگار ہے اس کی عزت ہے اس کو عزت دینی چاہیے اور نہیں تو نصیب کی بات ہے حضور یہ عزت کے حوالے سے ایک اور ایسپیکٹ ہے اس وقت ہمارے ساتھ شعبہ تعلیم کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں بی بی ایس ڈاکٹرز بھی ہیں عزت کا جو کانسیپٹ ہے وہ فائنینشیل بینیفٹ کے کانسیپٹ سے کبھی کبھار ڈائریکٹلی پرپورشنل ہو جاتا ہے میں یوں عرض کرتا ہوں اس کو کہ جب بھی کوئی جاب لینے جائے گا وہ جاب انوائرمنٹ کے اندر ایک چیز تو یہ دیکھے گا سیلری پیکج کتنا ہے اور ایک چیز یہ بھی ضرور دیکھے گا کہ یہاں پر مجھے عزت کتنی دی جائے گی اور یہ جو سوچ ہے یہ اتنی بڑھتی جائے گی جتنی اس کی ایجوکیشن اچھی ہے یا زیادہ ہے اب ایک دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے اس کے سروے کے مطابق 75% لوگ جو ریزائن کرتے ہیں وہ کمپنی سے ریزائن نہیں کر رہے ہوتے باس کے رویے سے ڈی ریسپیکٹل اس وجہ سے ریزائن کر رہے ہوتے ہیں دے ڈونٹ کوئٹ کمپنی دے کوئٹ باس اب اس میں یہ ہے کہ وہ بعد میں تذکرہ بھی اس کا کرتے ہیں اگر آپ دس پندرہ ہزار بیس ہزار بھی اس کو کم دے رہے ہوں گے لیکن اس کو رسپیکٹ کا وہ معیار مل رہا ہوگا اور وہ رسپیکٹ اس کو مل رہی ہے اس کی ایک وہ جو تھرسٹ پوری ہو رہی ہے بلنٹ ہو رہی ہے وہ ادھر رہے گا اور اگر اس کو پیسہ کچھ زیادہ مل رہا ہے لیکن اندر سے اس کو پین روز چب رہی ہے اس کے ساتھ یہ ترقی بن رہی ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اس کا ریٹرن نہیں مل رہا خاص طور پہ کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے اگر سینئر وکٹمائز کر رہا ہے اس کو تو وہ اس کو یاد رکھتا ہے بات کو یہ میں سمجھتا ہوں یہ عزت کا ایک دوسرا پہلو ہے ہم جو بات کر رہے تھے نا وہ عزت کا ایک اور پہلو تھا کہ لوگ مطلب کہ اس کو دوسروں سے زیادہ مان دیتے ہیں دوسروں سے زیادہ اس کو آ... آو بھگت کرتے, آو کرتے, ہیں آو کرتے ہیں اس کو دوسروں سے زیادہ اس کو پوزیشن آنر دیتے, دیتے, دیتے ہیں آنر دیتے ہیں یہ یہ وہ کون, یہ وہ کانسیپٹ بات, بات کر رہے تھے جو آپ بات کریں نا اس میں تو یہ کہ ایک مسلمان کی عزت تو ہے نا مسلمان کی مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت اس کا مال اور اس کی جان کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی تو اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی نا بھائی جلیل کیسے کرے گا چاہے باس ہے یا نوکر مطلب نوکر بھی جا کر باس کو تھوڑی جلیل کر سکتا ہے کہ بھائی باس وہ پیسے والا ہے تو میں اس کو ذلیل کروں گا یا نوکر اگر غریب ہے تو باس بولے گا میں اس کو ذلیل کروں گا تو زلیل تو آپ جس جی اکشے میں جا کر بیٹھ رہے ہو وہ رکشے والوں کو بھی جلیل نہیں کر سکتے وہ مسلمان کو ٹیکسی ڈرائیور کو جلیل نہیں کر سکتے جس سے بال کٹوا رہے ہو اس مطلب کہ میں اگر نئے بولوں تو اس کو برا لگے گا اس کو ہیئر کٹر ہیئر ڈریسر بولوں تو وہ تھوڑا اس کو اچھا لگتا ہے ہم تو مطلب کسائی بھی نہیں کہتے برا لگ جائے گا گوش فروش کہتے ہیں کی عزت ہی تو دینا ہوتا ہے اچھے نام سے پکارنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا یہ الگ ایک عام آدمی بھی آئے گا اس کو بولو گے بیٹھ جا تو اس کو ہنسٹ فیل ہوگی بیٹھیے تو اس کو عزت فیل ہوگی تو یہ تو مینرس ہیں کہ آپ کو ہر ایک کو عزت دینی ہے جس کو ذلیل کرنا دین نے ہی واجب کر دیا وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اس کو دین ہی کہتا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا چاہیے اس کو رسوا کرنا چاہیے یا اس کو اس کی برائی کے ساتھ مشہور کرنا چاہیے وہ ایک الگ الگ پہلو ہیں جو دین نے بیان کیا تو جتنا بیان کیا دین نے اسی قدر اس پر عمل کیا جائے گا نا تو بقیہ جو چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ایک ریسپیکٹ اب آپ آئے تو میں آپ کو چیئر تو دوں گا نا سوبن بھائی ہے بیٹھی ہے یہ آئیں گے تو ان کو بھی آپ نے دیکھے ان کو یہ خالی نہیں بٹھایا ہمارے ڈاکٹر اور جو دیگر ہمارے اسلام آباد بیٹھے ہیں آپ نے ایک سفید چاندنی بچھا دی ٹھیک ہے نا ایک سفید چادر بچھائی ہے اگر آپ یوں دیکھیں تو یہ سفید چادر کا بچھانا نا یہ بھی ایک عزت دینا ہی کہلاتا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی مطلب کہ آپ کو عزت دینی دیجیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں مبارک سیرت مجھے یاد آئی کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان چلوا فرماتے اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر حاضر ہوئے اور بیٹھنے کی کوئی سی جگہ نہ پائی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف بڑھا دی سبحان اللہ سبحان وہ چادر بچا کر بیٹھا مگر صحابی نے کہاں یہ کرنا ہے صحابہ کرام کہ چادر بچا کے بیٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ تعالیٰ چادر علی آنکھوں سے لگائے چوہا اور تو ان کے لیے تو موج لگ گئی نا کہ آ کر کے چادر آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ تو یہ یہ بھی یہ الگ ہے دیکھے عزتوں کو بھی آپ جو نا جو الگ الگ اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وسالے ظاہری کے بعد جب صدیق اکبر ابیٰ ممبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں تو ممبر پر وہاں نہیں کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کا وسال مبارک ہوا تو فاروق اعظم وہاں نہیں کھڑے ہوئے صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے مگر جو عثمان نے گنی نہیں کیا وہ بھی ان کی عزت ہی تھی وہ بھی ان کی عزت ہی تھی ورنہ یہ پتہ نہیں کہاں تک اس سلسلہ چلا جاتا ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کو الگ الگ طور پر آپ دیکھیں گے ایک یعنی کہ آپ آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کے لگتے جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتی ہیں تو میری آنکھ کا کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں یہ شفقت ہے یہ بڑے کی طرف سے شفقت ہے جو چھوٹا اپنے لیے عزت تصور کرے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوتے تھے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑی ہو جاتی تھی ابا جان کا استقبال کرتی تھے تو یہ یہ کیا تھی یہ بڑوں کا احترام تھا جسے وہ اپنے لیے بھی اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزت عزت ہے ان کا تو مطلب ان کے تو نام ہی لے دو بدی کی عزت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں جن کو آپ لو لینا پڑے گا تو یہ لیکن اتنا ضرور میں ارض کروں گا کہ ذلیل کرنا کسی کو گھٹیا منانا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے کچھ ورڈز بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس سے ریلیٹ ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل انگلش ہے انگلش کے اندر اردو میں ہم تم کہیں گے آپ کہیں گے اس طرح کر کے کرتے ہیں وہاں پہ ایک ہی ورڈ ہوگا اس کے لیے یو کا اور اسی طرح وہاں اوبیڈینٹلی سنسرلی لگے گا کس کانٹیکسٹ پہ لگے گا مدر فادر کے لیے کوئی سپریٹ سیگے ایسے نہیں ہیں جو کہ ریسپیکٹ کے ہوں گے ایک ہی طریقہ کار ہوگا تو یہ جو ورڈ ہوتے ہیں سنا تو یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں یہ کسی کا مقام بڑھا دیتے ہیں اس کی نظر میں وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے سے مجھے ان القاباد سے یاد کیا تھا اور جس طرح حضور دین اسلام کے اندر بھی عزت کا ایک خاص کانسیپٹ ہے میر السل فرماتے ہیں کہ اب قرآن پاک کسی سے غلطی سے گر جائے تو وہ جو آگے بار بار پوچھتا رہتا ہے کفارہ کیا کفارہ کیا یہ اس کے دل میں احترام ہی ہے نا یعنی ریلجن اسلام کے اندر یہ عزت کے یہ کانسیپٹ جو ہیں کہ ورڈ اس کے ساتھ یہ ورڈ لگانا ہے میرے میر السنت دامد برکاتم العالیہ پیارے آقاد سات سلام کا جب بھی نام نامی آپ لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ کی تحریر ہوگی یا آپ کا کلام ہوگا آپ صحابہ کے کے نام کے ساتھ اولیاء کے نام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا سیرا درد سلام کا اور دیگر استعمال فرماتے ہیں یہ یہ چیزیں ہیں میں نے کی نا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جس کو کیٹیگرائز کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو یہ ہر ایک کی اس طرح عزت کرنی چاہیے مان دینا یعنی وہ تو پہلا جو ہمارا جو تھا نا وہ ایک دینا ایک جیسے کہ آنر دینا ہوتا لیکن نارمل طور پر مسلمان کی مسلمان عزت تو کرے گا نا سب اللہ سبحان اللہ کالس ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ موضوع پر کافی گفتگو ہو گئی ہے اب آگے بھی چلنا ہے انشاءاللہ اللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمران اتاری ہند کے شہر امبر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ زوجل مدنی چینل کا سلسلہ لبئی میں حاضر ہوں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع عزت بہت ہی پیارا لیا ہے میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ بڑوں سے سنا ہے کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی یہ کہاں تک صحیح ہے بالکل صحیح ہے کسی اگر آپ عزت پانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کی عزت کرنا بھی سیکھیں حتی کہ میں کہوں گا اگر آپ محبت پانا چاہتے ہیں تو لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں پیار پانا چاہتے تو کسی سے پیار کرنا سیکھیں میں یہاں تک ارض کرتا ہوں اگر آپ کی تمنا ہے کہ دکھ اور سکھ میں لوگ آپ کے ساتھ رہیں تو آپ دکھ اور سکھ میں لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگوں کے دکھ اور سکھ میں حصہ نہیں لیتا اس کے بھی دکھ اور سکھ میں حصہ نہیں لیا جاتا جو لوگوں کو نہیں پوچھتا وقت آنے پہ اس کو بھی نہیں پوچھا جاتا تو یہ بالکل دوست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں انشاءاللہ لوگ خود آپ کی عزت بھی کریں گے کال چلا لیں شکا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ لوگ میری عزت کریں یہ خواہش کرنا کیسا یہ خواہش اچھی نہیں ہے لوگ میری عزت کریں آپ عمل ہی ایسے کریں کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے واہ بلکہ میں تھوڑا سا اس کو نکی کی دعوت کے طور پر یوں لوں گا کہ الواجر این اختراف القبائر یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے المدینہ کی اس میں یہ بات اس کے مقدمے کے طور پر لکھی ہوئی ہے یا کسی اور مقام پر لکھی ہے کہ جو شخص چپ کر گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں میں ذلیل کر دیتا ہے یعنی ایک شخص چپ کر اس کو ہمیں یوں سمجھوں کہ اگر آپ کو کہیں سے سا لگے نا کہ میری عزت ذت میں تبدیل ہو گئی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے چپ چپ کر گنا کہاں کیے ہیں کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے کوئی نظر انداز کر دیا لوگوں سے چپتا ہے کہ لوگ اس کو ذلیل نہ کریں مگر اس کو بھول گیا کہ جو عزت و ضلعت کا مالک ہے اور چپ پر گنا کرتے اور اس وقت اس دور میں چپ کر گنا کرنے کے بہت سارے ذرائع بہت سارے ذرائع سب سے مطلب کہ بنیادی ذرائعوں میں ایک ذریعہ آپ کا موبائل فون بھی ہے لوگ چپ چپ کر فلمیں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہوں گے ہیڈ فون لگاتے ہیں ہنی میں خود اس بات کو مطلب میں کیا کروں پھر پھر موقع ملا تو نیکی کی دعوت دینے میں سعادت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ ہیڈ فون لگا کر وہ میوزک سن رہا تھا اب اس کو کیا پتا کہ جو ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ وہ ہیڈ فون لگا اس کو نہیں پتا کہ میرے ہیڈ فون کی آواز باہر بھی جا رہی ہے ہیڈ فون بھی اتنا تیز تھا تو اس طرح کی حرکتیں ہی ہوتی ہیں بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے کمرے کے اندر اور موبائل فون پر اس طرح بیٹھ کر ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے پیچھے والوں پتہ نہ چلے اب لاک کر دیتے ہیں اور پردہ ڈال دیتے ہیں یہ سب کس سے چھپ رہے ہیں آپ اللہ کے بندوں سے چھپ رہے ہیں عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں بندوں کے ہاتھ میں ہی کہاں جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے اس سے ڈر نہیں لگ رہا اور جو محتاج ہے مداح اس سے ڈر لگ رہا ہے تو جب بندہ رب کی رب رب کے دیکھنے سے نہ ڈرے اور رب کے دیکھنے کو نظر اندازی کر دے یہ تو ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ کرتا رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کو ذل کر دیتا ہے حتیہ کہ ایک شخص چکر کر نیکی کرتا ہے چپ کر نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے اور ایک شخص چپ کر گنا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گنا کو بھی لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے تو یہ جو ہے اس سے ضرور مطلب اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں ہر وقت استغفار کرتے رہے بہت نازک دور ہے میں آپ کو بتاؤں ہم مطلب کہ بس گنا سے بچ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی اتنا نازک دور ہے اتنا نازک دور ہے کہ آدمی زبان کے گنا سے کیسے بچے آنکھ کے گناہ سے کیسے بچے اور یہ جو الیکٹرانک ذرائع آئے ان گناوں سے بندہ کیسے بچے دل آزاروں سے کیسے بچے حق تلفیوں سے کیسے بچے ماں باپ کی حق تلفیوں سے کیسے بچے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں کی حق سے کیسے بچے باتوں کا عقل کام نہیں کرتی دل اور دماغ کیسے کہنا کہ آدمی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ آدمی بچے تو کہاں سے بچائیں ہر طرف سے جیسے کہ وہ حملے ہی حملے ہیں ہر طرف سے تیر ہی تیر آ رہے ہیں خود کو بچائیں تو کہاں سے بچائیں ایسا عجیب حال ہے بس اس میں ایک عرض کروں گا کہ استغفار کی ہم کثرت رکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی قدم قدم پر اگر کہ موبائل کا کہاں سانس پر گناہ کا اب اندیشہ موجود ہے اور بولیں تو بولنے میں بھی دل و دماغ اور زبان میں مطابقت نہیں پاتے ہم کئی جگہوں پر نفاق عملی نفاق اللہ کی پناہ آمد اللہ کی پناہ اور حب جا تو خود پسندی اتنی چیزیں اتنی چپکی ہوئی ہیں اللہ کی پناہ کہ اگر اس پر ہم غور کریں نا یعنی حب دنیا الگ حب جا الگ حب مداح الگ اور غریبوں کی تحقیر الگ امرا کی بلا اجازت شرعی تعظیم الگ اتنی خرابیاں ہمارے اندر دبی ہوئی ہیں اتنی خرابیاں دبی ہوئی ہیں اگر ان خرابیوں کو کوئی صحیح مہینوں میں اگر اس کا کوئی لیبورٹری ٹیسٹ ہو جائے نکلی جائے نا تو پتہ چلے کہ یہ تو پورے کے پورا اوپر نیچے تک بیماریوں میں ڈوبا ہوا ہے ایک ڈھانچہ ہے جو چل رہا ہے باقی اندر میں تو اس کی گناہوں کی بیماریوں نے پالا ہوا ہے اس وہ جگہ بنائی ہوئی تو اللہ کی اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں کثرت استغفار کرنی چاہیے مدینہ مدینہ مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے سلسلے کا حبیب صلی اللہ جی حضور کیا مدنی کسوٹی ہے اب آپ سے گیارہ سوال ہیں گیارہ سوال آپ کر سکتے ہیں بارہویں سوال میں آپ کو بتانا ہے کہ ہم کس بارے میں آپ سے مدنی کو سوٹی کر رہے ہیں پوری میری کوشش ہے کوئی ہنڈ نہ جائے کوشش میں شاید میں, میں کامیاب ہی رہا ہوں چلیں جی برت سوال نمبر ایک جی گھڑی چراہیں بھائی انسان جی میں بھائی جواب دیں نہیں انسان نہیں نہیں انسان جی نہیں ہے مان لیا بھائی یاد کیا ہو گئے مان لیا بھائی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے چلو کوئی شے ہے جی میروز بھائی جی شے ہے شے اس کو براہ راست نسبت کسی نبی سے ہے براہ راست نسبت تو نہیں ہے براہ راست ڈائریکٹلی تو نسبت نہیں لا نہیں میں اس کی وجہ شہرت انبیاء کرام میں سے نہیں ہے اچھا شے ہے وہ شے ابھی دیکھی جا سکتی ہے ابھی سے کم ہو رہا جاتا مطلب اس وقت ہم ظاہری آنکھوں سے اس شے کو کہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی اسلم ہے دنیا چل کہیں بھی اگر جا کے بھی دیکھنا ہو تو دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ارے واہ چلو ہاں تو وہ شے جو ہے جسے اس وقت بھی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے نعم اچھا وہ شے جو ہے وہ ہر طیبین میں ہے بالکل ہے بالکل ہے وہاں بھی ہے ایک سوال کریں ابھی آپ نے کر دیا ہے ہرامین میں ہے کتنا سمجھدار ہو گیا میرا وہاں بھی یعنی کسوٹی تو وہاں بھی ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے ابھی سوال آیا تھا ہرامین میں ہے یا نہیں ہرامین میں ہے اگلا سوال آئے گا تو پھر جواب دیکھ لیں گے ماشاء اللہ لسیمسی پی کر آیا جی بھارت وہاں بھی ہے ٹھیک ہے کتنی شفقت دے دیکھے گا سلمان چلے جی وہاں بھی اچھا وہاں بھی ہے شے ہے ہائے ہائے ہائے شہ شہ کا اجلاس ہے آپ کو کس پر ہوتا ہے اب آپ کو عربی میں محاورہ سنا ہو گیا آپ اس کا نام سنیں گے نا کھڑا ہو جاؤں گا آپ کے منہ میں مٹھاس نہ آ جائے تو پھر کہیے نہیں سلمان بھائی جی جی جی یعنی مدینہ مدینہ میٹھا مدینہ چالو واہ سب شہ شہ شے ماں سے اتنا ہے شے کا آج آپ بہن بہن ہے وہ شے کا تعلق کسی کھانے کی شی سے کھانے سے کھانے کی شے سے کا مطلب مطلب اس کو کھایا جاتا ہے نہیں کھایا تو نہیں جاتا یار نہیں نہیں لوگی طور پر اس پہ کھانے کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا ارفن تو کیا نہیں دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں نا اصل میں ارفن کہہ سکتے ہیں چلے کہہ سکتے ہیں ویسے کھانا پینا دونوں ہی لے لیں دونوں میں دونوں طرح آ جاتا ہے نا ٹھیک ہے چلے کھانا تو آپ کا نام ہے ہی ساتھ میں پینا بھی لگا لیں بیچ میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے صحیح آج بہن بہن چل رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ کچھ نہیں میں جو مجھے جواب صحیح لگ رہا ہے دیانت کے ساتھ میں حسن پتا ہے نا کہ بعد میں پھر کول بھی آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں نہیں ایسا تھا یعنی شرط اور عقل دونوں پر اس کا اطراکرک ہوتا ہے جی ہاں دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ دونوں میں اس کو لیا ہے یہ ہم عرف کے اعتبار سے بول رہے ہیں کبھی آپ ہمیں لغوی طور پہ لے کے صاحب کھایا بھی جا سکتا ہے پیا بھی جا سکتا ہے آگے تو وہ غذا بھی ہے اور مشروب بھی ہے یوں کہیں گے آپ نہیں سلمان میں کھایا جا سکتا کھانے کا بھی اطلاق ہوگا اس میں پینے کا بھی ہوگا عرفن عرفن لغوی طور پہ جو ہے نا وہ بحث کرنے لغوی بحث ہاں الگ ہے کتنے مشکل تھوڑی بیٹھے یہاں پر جی بھائی جٹا بھائی بیٹھے نا سب اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ اس پہ کھانے کا اور پینے کا اطلاق ہو سکتا ہے کھانا پینا وہ شیب اب المدینہ میں دستیاب ہے جی مہروز بھائی جی بہت یاب ہے جی دستیاب ہے وہ شیخ ابول مدینہ میں دستیاب ہے جی بہت ابنڈنٹ دستیاب ہے بہت زیادہ नहीं دستیاب نہیں دنیا کا کون سا کونہ جہاں پر دستیاب یہ ہو سوال ہے بابل مت بہر منجمد شماری میں شاید دستیاب نہ ہو یا ہو سکتا ہے وہاں پر بھی ہو ویسے میں نے بابل مت آگے آگے آٹھواں سوال اچھا آپ شے کو کسی نبی سے ڈائریکٹلی نسبت نہیں ہے براہ راست نسبت نہیں براہ راست اب یوں تو مٹی کے پیالے کو بھی اب یہ نسبت کا جو ہے نا مجھے لگتا ہے وہ براہ راست نسبت کی آگے نا بات یہ آگے چلے گی آٹھواں سوال اللہ گھڑی سولہ سیکنڈ رہ گیا اس شے کو پینے سے کوئی تعلق تو یہ نواں سوال ٹھیک ہے آٹھواں سوال بھی ہو گیا ہاں جی ہے پینے سے اس کا تعلق انہیں पीने پیچھے بتا دیا پینے کا تعلق کھانا اور پینا دونوں آ گیا آٹھواں سوال بھی ہو گیا کہ متبرک پانی ہے وہ اچھا پانی نہیں متبرک پانی متبرک پانی پانی متبرک نہیں کہلاتا ہوا نہیں اچھا تو مجھے ہٹا دیا آپ نے بالکل میرے اس سے ہم تو سمجھ رہے تھے آپ پانچویں سوال میں جو نام لینے والے آپ تو بہت کچھ سمجھتے ہو جی پانی اللہ کرے دسواں سوال ہے سر اس کے بعد گیارہ اور پھر نام مدینہ میں بھی وہ شے ہے اس کو کسی اللہ کے ولی سے نسبت وجہ شہرت نہیں ہے براہ راست نہیں وجے شوہرت نہیں ہے اللہ کے ولی سے نسبت وجہ شہرت نہیں ہے براہ راست نسبت بھی نہیں ہے دونوں جواب سوبان بھائی کا جواب بھی ٹھیک ہے جواب ویسے حضور وہ عوام الناس میں جب اس کو کہا جاتا ہے نا اس چیز کو تو وہ پینا ہی ہوتا اس کے ساتھ کھانا نہیں ہوتا میں کوٹلس بھی بول سکتا ہوں ابھی بار وہ مدی کی چھوٹی کی بات بتاؤں گا وہ بھی میرا جی نہیں آپ ابھی کنفیوز کر رہے ہیں اگر آپ سمجھ رہے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے جی آئی سب گیارہواں اور آخری سوال اور آگے نام ہے جی ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ ہاں جی میں لکھتا ہوں ایک سوال کیا ہے اگر تو انسان لا شع نام وجہ شہرت نبی سے نسبت لا دیکھ سکتے ہیں نام ہرمین میں بھی ہے ہرمین میں ہے نام ہرمین میں بھی ہے کھائی جاتی ہے ہاں جی باب الدینا میں ہے باب میں بھی ہے اچھا پینے کا اطراق ہوتا ہے ناام متبرک پانی ہے لا ولی اللہ سے نسبت ہے براہ راست نسبت یا وجہ شہرت نہیں ہے لا دس پورے ہو گئے اسے ولی سے بھی سب جی قرآن میں بھی ذکر ہے مطلب اس سے براہ راست ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فیضان مدینہ میں وہ شے دیکھی جا سکتی ہے فیضان مدینہ کی جو پوری عمارت ہے نا پوری عمارت جی پوری عمارت میں ہے پوری عمارت میں ہے بوشے ہے وہ پینے پینے سے مسجد میں جواب دینا ہے نا تو پریشر کتنا ڈال دو یار آج سب مل کر کیسے یار آج سب مل کر انجمای طور پر آئے ہو مجھے ہمارے ساتھ مسجد ڈاکٹر مجھے مسجد ہے ابھی سوالات بھی آ رہے ہیں ڈاکٹر تو بیمار کے ساتھ ہے حضور کل آپ نے اس کا تذکرہ کیا اپنے بیان کے اندر اور ٹھیک ٹھاک تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ میں نے جو آج تذکرہ کیا یہ پہلے بھی میں تذکرہ کیا تھا میں نے کتنا میرے پھر پہنچ گئے ہیں اب تو تو بات میں اگلے اتوار کو اپنے آپ نے جی آئی صاحب بتائیں تو بتا دیں بتا ہی بتا دیں شہد شہد بالکل کون سے سوال پہ پوچھتے تھے جی آپ کون سے سوال پہ پوچھتے تھے اب سب بتا دو میں اسلام میں موجود ہے نا تو پاپا چلتے چلتے بھی آتے ہیں چلتے چلتے تو آئی جاتے ہیں آخر میں تو منزل آئی جاتی ہے کون سے سوال پہ آپ کو لگا تھا شہد ہو سکتا ہے مجھے ابھی لگاؤ شہد ہے پہلے لگاؤ شہد ہے اب سب بتا دو پھر آپ دوبارہ دیکھو گے متنی کسوٹی لپیٹ میں مجھے چھٹے سوال پہ لگا کہ آپ پوچھ جاؤ گے کھانے پینے کا جہاں پہ اطلاع ہوا میرا ذہن پتا کیا تھا جب کھانے پینے کی بات ہوئی نا تو میرا ذہن تھا آپ کے ذہن میں تین چیزیں ہوں گی جو مطلب آپ نے کہا نا غذا بھی ہے اور مشروب بھی ہے زمزم تو میں سے آپ زمزم شریف کا سوچ رہے ہوں گے یا آپ غذا اور اس سے مشروب سے آپ دور کا جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے یا شہر کا سوچ رہے ہوں گے یہ اجوا میں نے اجوا بھی سوچا تھا اچھا اجوا بھی میں نے جو کہا نا کہ نہیں ہاتا نا نہیں تو میں ہٹ گیا نا پھر موں میں مٹھاس آ جائے گی اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ کھانا پینا تھا نا میں نے کہا تھا اچھا وہ شہر جاتا بھی جاتا ہے بچوں کو شہرا جاتا ہے تکنیک بھی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مجھے ڈاکٹرز کے اسٹامی بھائی ہیں آج ماشاءاللہ خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سے بھی کچھ سوالات لیتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر اسامہ ممجن اطاری مرکز سے میرا تعلق ہے حاج صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو کیسے ڈاکٹر ہوتے اور اتنا مدنے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کیسے کرتے ہوئے نہیں ہوئے پوچھنا کہ آپ ہوتے تو اگر ہوتے پھر کیا ہوتا تصورات کی دنیا میں اگر آپ جائیں تو تصفر امیجنیشن تصور کرنا ہی تو کیا کیوں کروں یار اور بہت ساری چیزیں جن کا اچھا ابھی میں اگر میں ارے ڈاکٹر اگر میں مدینے میں سد ہوتا تو کیا کر رہا ہوتا اگر میں مکے میں ہوتا تو کیا کر رہا دیکھیں سلمان بھائی نے سوال کیا تھا تو حسن خان صاحب کا پورا کلام ہے نا اللہ اللہ اللہ آسما گھر تیرے تل وہ وہ ہے نا حسن قصد مدینہ نہیں وقت مجھے مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور کس بات کا میں آپ سے شکمہ کروں آسما گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز چاند تصدق میں اتارا کرتا تو گیا چاند نہ آئی تیرے گیا چاند نہ آئی تیرے گھری تو سجدا کیسا تو اسی کلام میں نا حسن خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی عں تو وہاں کیا خوب اٹھا اگر حاضر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کر لا وہ پھر تصور کی پوری دنیا میں چلے گئے یوں ہوتا تو یوں کرتا یوں آنکھ اٹھتی تو میں ججلا کے پلک سی لیتا آخ اٹھتی تو میں جنجلہ کے پلک سی لیتا دگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا آئے آئے آئے اللہ یہ سارے تصورات بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں بری حسرت سے لکھا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی یہ بھی کرتا میں یہ بھی کرتا میں یہ بھی کرتا میں یہ بھی کرتا لیکن کیا کروں اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا آپ کے سوال نے تو مدینے پہنچا دیا ہوتے ڈاکٹر ہوتے تو کیا کرتے میں سو مدینے میں ہوتا تو کیا کرتا حضور کچھ شخصیات کے بارے میں نا ایسا ایک ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہستی جہاں بھی جاتے ہیں نا انہوں نے وہاں بننا تھا یہ انجینئرنگ میں جاتے میڈیکل میں جاتے ماشاء اللہ سبحان اللہ اس فیلڈ میں آ جاتے تو کتنا فائدہ ہے ایک ذہن جاتا ہے کہ یہ ادھر بھی ترقی بنتی بہت یعنی آپ بھی چاہتے ہیں کہ نگران شرا کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے ڈاکٹر ہیں وہ ماشاء اللہ جو بائی ڈیفینیشن اگر ڈاکٹر کی دیکھیں جو میں ہے ماشاء ماشاءاللہ کل جو نگرانی شورا نے ایک آئیڈیل ڈاکٹر کا سکیچ کھینچا جس کو تاجی عبدالبیب نے سپورٹ کیا اور باپا نے پھر ماشاءاللہ بتایا تو وہ تو ڈاکٹر تو بیب جس طرح سے ہم ہیلنگ کر رہے ہیں جس طرح یہ سیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اس وقت ہیں ان میں سے بہت کا روزہ اس وقت بتائیے مجھے یہ روزہ ہے باقاعدہ کوئی اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے ریگولر دن چل رہے ہیں الگ سے ہے الگ سے روزہ رکھنا نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت الگ ہے چاہے وہ کسی مہینے کی فضیلت سے جدا بھی ہو جائے نا جب بھی الگ سے نفلی روزہ رکھنا اس کا ایک اپنا ثواب ہے اور اس میں مدنی پنسورا میں لکھا ہوا ہے کہ جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کو نہ کسی مہینے سے کنسرن کیا گیا نہ کسی اور ایونٹ سے کنسرن کیا گیا جو ایک محض ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی فضیلت اور ثواب لکھا گیا ہے الحمدللہ تو پھر ان کا سوال کا جواب نہیں ہے لیکن یہ کہ اب میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو ایک تو بات ہے ہی نہیں دماغ میں نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہوتا سیکھنے کے لیے پوچھ رہے ہو کہ میں ایسا بن گیا تو جیسا باپا فرما رہے نا میں ویسا ہوتا ایسا بننے کی کوشش کرتا ہوتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ڈاکٹر جو امیر سنت فرماتے ہیں اگر ایسا ڈاکٹر ہو جائے نا اللہ اللہ میرا اللہ ہے گمان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ, اللہ اللہ کی رحمت سے جنت کے کسی اعلیٰ مقام میں ہوگا اللہ کی رحمت سے اگر ایسا ڈاکٹر ہوا جیسا میرے سنت فرماتے سبحان ہیں اللہ دوسرا سوال سوال مائک کے بغیر کیسے رہے ہیں مائک جی سوال کا دوسرا صحیح تھا کہ ڈاکٹر ہوتے تو اتنا مدنی کام کیسے کرتے یا پھر یہ بتا دوسرے الفاظ میں کہ ایک ڈاکٹر مدنی کام کیسے کرے گا اپنے तो اپنی کچھ تو الحمدللہ مدنی پھول دیے گئے دیکھئے ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو ہمارے یہاں مزدور بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں مزدور سے زیادہ تو محنت یا مشقت تو ڈاکٹر نہیں نہ کرتا ایک صبح سات آٹھ بجے ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے تھکا ہارا چھ سات بجے پسینے سے شراب و رو کر یہ گھر پہنچتا ہے اس کے بعد بھی کا بھی روٹس کیجل لگا ہوتا ہے مجھے مشاہدہ کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے ہاسپٹل میں ہوا آٹھ سے جو ہے وہ بارہ ایک جگہ پر ہے پھر بارہ سے چار جو ہے وہ ایک جگہ پر ہے پھر چار سے چھ جو ہے وہ ایک جگہ پر ہے پھر اس کے بعد اگر کسی اور ہاسپٹل سے ایمرجنسی طور پر آیا تو اب ادھر بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں یہ بھی دو تین چار جگہ سورے پہلو ہیں اگر وہ واقعی خیر خواہی اور کے لیے ثواب کے لیے دوڑ رہا ہے تو ست کروڑ مرحبا ویسے عموماً حب جا اور حب مال یہ مشقتوں کو آسان کر دیتی ہے بلکہ مشقتوں کو لذت میں بدل دیتی ہے دوڑنے میں مطلب ایک آدمی کو ملتا ہے وہاں جاؤں گا تو ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں دو ہزار روپئے رکھے ہیں پانچ ہزار روپئے رکھے ہیں دس ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں دوڑنے میں کیا ہے پانچ سو روپئے کا پیٹرول چلا رہا ہوں پانچ ہزار روپے کما رہا ہوں سارے چار ہزار روپے جیب کے اندر تو اگر یہ کانسپٹ ہے تو دوڑنا بھاگنا کوئی اتنی کمال کی بات نہیں ہے دنیا دوڑتی بھاگتی ہے روزانہ مطلب کہ وہ زمزم نگر سے بابل متی نہ آتے ہیں روزانہ بابل نگر جاتے ہیں روزانہ کا آنا جانا رہتا ہے یا نہیں ہے روزانہ دنیا میں آتے جاتے لگتے ہیں ایک فلیٹ پکڑتے ہیں وہاں سے سامان خریدتے ہیں دوسری فلیٹ پکڑتے ہیں سامان لاتے ہیں پھر سامان خریدتے ہیں فلائٹ پکڑتے چلے جاتے ہیں پورا مہینہ یہ دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر ہے دوڑ بھاگ کرنا آپریشن میں نے تو ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا جو فریکوینٹ آپریشن کرتے ہیں یعنی آپریشن کیا آئے کوئی چائے وغیرہ پی بسکٹ وغیرہ کھائے ادھر ادھر کی دو باتیں کی سر تیار ہے <laughs> پھر لیا پھر چلے اور بازار دیکھو تو فریش کے فریش تو یہ ایک نیچرلی طور پر بعض اوقات بعض لوگوں کو ایک کوالٹی ملی بھی ہوتی ہے کہ وہ کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہو اور دین کا کام نہ کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر ہو پڑھائی نہ کر سکے ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے اور ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس کیا ڈاکٹر تین تین گھنٹے دو دو گھنٹے دعوتوں میں نہیں جاتے کیا ڈاکٹر جم خانے میں جا کر اپنا ٹائم نہیں گزارتے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے میتھس میں نہیں جاتے بیٹھ کر یہ گپ شپ نہیں لگاتے ڈاکٹر سب کرتے ہیں کیا ڈاکٹر اپنی کوالیفیکیشن کو بڑھانے کے لیے کہ ورکشاپ میں شرکت نہیں کرتے یہ کہاں سے ٹائم آتا ہے بھائی ڈاکٹروں کے پاس اپنے پروفیشن کی باری آتی تو ٹائم ہی ٹائم ہے جب دن کی خدمت کی باری آئے تو مصروف ہو جاتے ہیں تو اس کو تو ڈاکٹر کو خود غور کرنا چاہیے جی جی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جمیل الحسنات تاری ہے میں مرکز الاولیاء لاہور سے آیا ہوں آپ سے ماشاء اللہ کافی اناؤ اقسام کے سوالات ہوتے رہتے ہیں جن کے آپ کافی تشفی بخش جواب دیتے رہتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا سوالات پوچھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کیا ہر سوال اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پوچھا جائے یا اس کا جواب دیا جائے چھ یہ کس سے گز رہے آپ ہماری تربیت ہو جائے گی ٹارگیٹ سوال تربیت کی حاجت ہے جی بالکل سوال کرنا بھی ایک علم ہے کہ سوال کیسے کرنا چاہیے کون سا سوال کس سے کرنا چاہیے اور کون سا سوال کتنا کرنا چاہیے یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے کون سا سوال کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے اور کس سے کرنا چاہیے ہر سوال ہر ایک سے نہیں کیا جا سکتا سوال کی ایک لمٹ ہوتی ہے اس لمٹ سے آگے نہیں کیا جانا چاہیے جیسے اگر بزرگ سے آپ نے سوال کیا بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو تو اب اس سے زیادہ سوال نہیں مثال کے طور پر کسی بزرگ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لو تو اب اگلا سوال نہ کرے کہ با وزو پڑھوں کہ بے وزو پڑھوں تو اگر باوضو پڑھنا ہوتا تو وہ بتا دیتے کہ باوضو اب آپ نے پوچھا نا وہ کہیں گے کہ باوضو پڑھو پڑو اور کچھ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ بیوزو پڑھ لینا اب انہوں نے عموماً یہی کہہ نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے سوال نے آپ کو مقیت کر دیا مطلق تھی تو مقیت نہیں کرنا چاہیے اس کو بعد بھی تیسرا سوال بھی آتا ہے کتنی دفعہ پڑنا ہے کتنی دفعہ کھڑے پڑھوں گے بیٹھے بیٹھے پڑھوں گے لیٹے لیٹے پڑھو اب جب جتنے سوال کرتے چلے جائیں گے خود آپ کے اوپر ہی دات برتی چلی جائیں گے ہاں تو وہ مطلب کہ ایک ہی سوال ہو جاتا ہے اور پھر دو سوال میں ڈاکٹر سے کرنا ہے سوال میں وکیل سے تو نہیں نہ کروں گا جو سوال مجھے وکیل سے کرنا ڈاکٹر سے تو نہیں نہ کروں گا تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے سوال کرنا کس سے ہے کتنا کرنا ہے اور پھر کس انداز سے کرنا ہے اگر باپ نے بیٹے سے ایک بات پوچھنی ہے اس کا انداز الگ ہوگا اور بیٹے نے اگر باپ سے کوئی بات پوچھنی تو اس کا انداز الگ ہوگا اگر بیٹے بیٹے, بیٹے نے ماں سے کوئی بات کرنی ہے سوال کرنا ہے تو اس کا انداز الگ ہوگا بچوں کی امی سے سوال کریں اس کا انداز الگ ہوگا تو یہ ساری چیزیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک ادب کی دنیا ہے سوال کرنا بھی اور اسی دنیا میں رہ کر ہی سوال کرنا چاہیے اس کے مینرز کے ساتھ کرنا چاہیے ماتحت نگران سے کیسے سوال کرو ماتحت نگران سے سوال ہی سوال کرے سعید عمر عمر فاروق رضی تو کیسے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ بدتمیزی کی گئی تھی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی جب فاروق کے آدمی سوال کیا جا سکتا ہے تو آپ کون ہو کون تو ہے ہی نہیں کوئی اوکات ہی نہیں ہے ان کے آگے کسی کی ہم میں مگر وہ سوال کرنے والا اول تو وہ تھے کون وہ بھی کوئی عام شخصیت تو نہیں تھے جو جو دربار فاروقی میں موجود ہیں اور جن سے فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے وہ تو دورے صاحبہ تھا ٹھیک ہے اور پھر سوال کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے انہوں نے سنداز سے سوال کیا اور آپ کے جواب دینے کے ایک بڑا خوبصورت انداز سے مدلل جواب دیا اور پھر بڑی خوبصورت بات کی یعنی سوال کرنے سے پہلے مجھے جو ہے نا وہ روایت پڑی ہے سوال سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں فرمایا کہ میری بات سنو میری اطاعت کرو تو اس پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے انہوں نے ارس کی کہ پہلے اس بات کا جواب دے دیں تو انہوں نے جواب دیا ایک تشفی بخش مدلل دلائل کے ساتھ جواب دیا ایویڈینس کے ساتھ جواب دیا جواب دینے کے بعد میں نے کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے رپلائی کیا جی اب فرمائیے ہم سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے ایک بہت کامن جملہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے یار عزت تو آنے جانے والی چیز ہے بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے کیا ڈھیٹ ہوگا چور بول رہا ہوگا اس نے عزت کو سمجھانی ہے یہ میں خوش طبعی کے طور پر کہا میں جملہ اپنا واپس لیتا ہوں کہ یہ خوش طبعی کے طور پر بندہ کہہ دیتا ہے اور بولنا یہ کوئی جملہ نہیں ہے عزت آنے جانے والی شے ہے تو اب بندہ عزت اللہ نے دیئے نا تو اس کی میں تو کہتا طرح اس کی حفاظت کرے اگر باپ کے ذریعے عزت ملی ہے یا بیٹے کے ذریعے عزت ملی باغ بیٹا باپ سے پہچانا جاتا ہے اس کے باپ بیٹے سے پہچانا جاتا ہے کوئی کس سے پہچانا جاتا ہے کوئی کس سے پہچانا جاتا ہے جو جس سے بھی پہچانا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس اپنی پہچان کی بھی عزت کرے اپنی پہچان میں میں میری پہچان میرا پیر ہے کہ یہ السری کا مرید ہے سوہان اللہ ٹھیک ہے میری پہچان میرا پیر ہے یہ ذمہ داریاں تو سب بات کی بات ہے او بھائی یہ الیاس کادری کا مرید ہے تو مجھے میری اس پہچان کی بھی عزت کرنی ہے سوہان اللہ مجھے میری پہچان کو بھی سنبھالنا ہے میں مطلب کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار الیاس کادری کا مرید ہوگا یہ کر رہا ہے بلکہ لوگ مجھے دیکھ کر شاید یہ کہیں کاش یار پھل اتنا میٹھا ہے تو جڑ کتنا جڑ کتنی پیاری ہو تو یہ چیزیں ہونی چاہیے انسان اپنی جو عزت کا ذریعہ بنا ہے نا کا میں کہتا ہوں اس کی عزت کریں جب بات عزت کی نا آپ کی عزت کا ذریعہ کیا بنا اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے نو ڈاؤٹ عزت اللہ ہی دیتا ہے آپ کی عزت کا ذریعہ جو بنا ہے نا آپ اس ذریعے کی بھی تو عزت کریں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے ذریعہ بنایا ہے ایسا امیر السنت نے آپ کو اونر دیا ہو کوئی یادگار واقعہ آپ کی زندگی کا ہوا ہو آپ امیر اسنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ نے یہ فیل کیا ہو یار وا آج تو ماشاء اللہ امیر اسنت نے بڑا کرم فرمایا ہے آنر کی بات کرتا ہوں جس جو امیر اسند نے ہزاروں کو لاکھوں کو دیا کروڑوں کو دیا ہوگا میں کیسے آنر کی ہوں آپ کو بھی اونر ملا چلو آپ خوش ہو جاؤ گے نہیں میں جس آنر کی بات کروں میں ہوں میں لیکن میں جس آنر کی بات کر رہا ہوں اس میں کتنوں کی خوشی ہے میں سب سے بڑا آنر جو میرے سنت نے مجھے دیا اور مجھ سب نے کتنوں کو دیا وہ آنر یہ ہے کہ اپنے مریدوں میں شامل کیا یہ آنر ہے بہت بڑا کہ ہم خود کو اتاری کہتے ہیں کیونکہ یہ آنر یہ ہے کہ میں جب اتاری بناؤں نا تو میں رضہ بھی بناؤں ریائی بناؤں رزہ بھی بناؤں اور ازہی کے ساتھ میں قادری بناؤں اللہ اور پھر یہ کرتے کرتے دیکھیں میری نسبت اس طرح ایک روحانی اور ایک اسپرچل کنیکشن کے ساتھ کیسے ملتی ہے تو یہ جو چیزیں نا یہ بہت بڑی اونر ہے آپ کو ہماری ہماری کہاں ملے کیا ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو سولہ سال تقریباً جو ہے کم و بیش آپ مرکزی جی ایسا پایا اور کوئی پوچھیں نہیں ہمیں یہ پوچھ نہیں آپ کو مطلب یہ دیکھتے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ہم نے کیسا پایا ہے بڑا شفیق پایا الحمدللہ میں پورا بیان کر سکتا ہوں اور نہیں نہیں نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور الحمدللہ مجھے تو ذاتی تجربات بھی یہ فرمائے نہیں ایک دیکھیں نا آپ نگران شورا بھی ہیں اور پھر امیر سنت سے آپ کا اتنا ریلیشن بھی ہے تعلق بھی ہے واسطہ بھی ہے پھر فیملی ریلیشن بھی ہے پھر بڑے شرادہ امیر سنت کا آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ انہوں نے جانشینہ میرے سنت ہیں انہوں نے آپ کا نمبر جو ہے وہ اخیل کبیر کے نام سے جو ہے وہ سیبت ہے تو امیرہ عصمت کی بارگاہ سے بھی کوئی ایسا ہونا جی وہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے مٹتی نہیں ہے وہ بتائیں کوئی یاد ناظرین کو اور ہمیں بھی بتائیں اخیل کبیر کا معنی بڑا مدیر یہ شفقت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے جی عمر میں کون بڑا مکام دیکھا جائے گا مقام دیکھا جائے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کو ایسا واقعہ بیاں کون سا دوبارہ سوال کریں امیر الاسنت نے بڑا آپ کو لگا بڑا آنر ہے اور بڑی شفقت آج تو فرمائی یاد کچھ چیزیں دل پر نقش ہو جاتی ہیں اور جب بندہ ان کو یاد کرتا ہے تو وہ ساری ایک جسے کہتے ہیں نا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے ہوتا کچھ حسن میں آپ کو اس کا ایک جواب تو میں دوسرے یہ جواب آپ کو کام آئے گا بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں نہ بیان کیا جائے نا تو ان چیزوں کو دوام ملتا ہے اللہ یہ میری آپ سے مد نتیجہ جائے نعمتوں مطلب کہ خود کو حسد سے بچانے کے لیے اب نعمتوں کو چھپاؤ یہ روایت کا خلاصہ کر رہا کروں یہ العلم امام غزہ نے لکھا ہے تو بات چیز ایسی ہوتی ہیں جو وہ اصل میں آپ جب بیان کرتے ہو لوگ اس کو آپ کا آنر سمجھتے ہیں مجھے یہ نہیں ہوتا یہ اونر نہیں ہوتا یہ اس وقت کے لمحے کی اس شخصیت کی آپ پر شفقت ہوتی ہے جو اس گھڑی کی ہوتی ہے اگلی گھڑی میں ویسی شفکت ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تو اب اس گڑی کو ہی بیس بنا کر آپ مطلب چل پڑو کسی وقت کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ بولو مجد حضرت نے یوں فرما دیا تھا بعد میں جو کچھ اور خورمایا تھا اس کا تذکرہ نہیں ہوگا تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں سرمن بھائی کہ اس سے اگر آپ اناؤس نہیں کرتے یا ڈکلیئر نہیں کرتے تو آپ کا ایک حسن زن ہوتا ہے کہ یار یہ اس چیز کو نظر نہیں لگے گی میں ایک بات کہوں جی میں دیتا ہوں پوچھوں گا تو جواب سوال کا جواب جو بھی آئے گا ویسے پہلے ہی بتا دو مجھے ایک واقعہ مدن کے ناظرین نہیں بھولتا اور خود ہی دیکھا ہے جی جی میں نے سنا ہے نہیں نہیں میں نے دیکھا دیکھی بات میں نے نہیں دیکھا بلکہ کروڑوں ناظرین نے دیکھا ہے اگر یہ بات بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا Uh, مدنی مذاکرہ ربیع رباز شریف اور پھر اس میں پہلے بارہ دن اور پہلے بارہ دن میں تاریخ کیا ہے تاریخ مجھے یاد نہیں ہے بہرحال uh, مدنی مذاکرے میں uh, دوران مدنی مذاکرہ نگرانی شورا نے امیر اسنت کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہا تو امیر اسنت نے uh, شرح سے کہا سٹاپ سٹاپ کہا تو نگرانی شورا وہیں پر جو ہے وہ فوراً آپ نے اسے, اس کے بعد کوئی بات جو وہ نہیں کی اچھا آ, اب مجھے یہ بات مجھے اس وقت سے یاد ہے ابھی تک میرے دل پر جو ہے وہ یہ نقشہ کیا آپ اس کو آنر فیل کرتے ہیں کہ شیخ تریقت امیر رشنت کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ ارشاد فرما سکتے ہیں یا اس طرح سے آپ کو کہنا یہ تو شفقت ہی ہے نا واہ اسٹاپ رک جاؤ رک جائیں کسی کو بھی کہیں گے تو رک ہی جائے گا کھو چلے گا مرید کا مرید کا نام کیا ہے ایسا بھی یہ تو ہم بھی الحمدللہ مطلب جانتے ہیں شیخ امیر طریق کا مبارک انداز ہے ایسا انداز اسی سے اپنایا جا سکتا ہے جس پہ کمال درجے کی شفقت ہو عنایت ہو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے باقی آپ نے نہیں بتایا یہ قرض رہ گیا جی یہ ہم پھر کسی دن انشاءاللہ شاء لے لیں گے آپ سے کچھ کال کو شامل کرنے سے پہلے ایک اور سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں مجھے سے ڈاکٹر کس طرح بھی کچھ سوال بھی کریں گے اچھا یہ جی آپ کر رہے ہیں جی السلام علیکم سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہزادہ برانچہ تاریخ الولیہ لاہور سے نگران شرح کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک عرصے سے ہم ڈاکٹرز یعنی جو اور بھی ڈاکٹرز ہیں سب لوگ ہیں داو اسلامی سے وہ بستا ہیں لیکن مدنی انعامات کے عامل ہم نہیں بن پاتے اس کے بارے میں آپ کیا اشاعت فرماتے ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ کہ ہم پیشنٹ کو کیسے عزت دے سکتے ہیں یعنی ٹاپک عزت کا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اس میں اس کے بارے میں ملفظات دیے پیشنٹ کو ہم کیسے عزت دے سکتے ہیں آمین. مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کا کوئی ٹائم فکس کر لیں آپ اور آپس آپ میں کوئی ایسی ترکیب بنانے ذمہ داران آپس آپ میں متعین کر لیں جو آپ کو ریمائنڈر دے دے فکر مدینہ کر لیں اور اس کو آپ اپنے پریکٹس میں جب لے لیں گے تو انشاءاللہ ان کو اتنے دقت نہیں ہوگی روزانہ جیسے لوگ دوائی کھانے کو بھی ایک ٹائمنگ کے ساتھ لیتے ہیں تو وہ ان کو دوائی یاد جاتی ہے بہت ساری چیزوں کو ایک ٹائمنگ کے ساتھ لے لیتے ہیں تو ان کو وہ چیز کرنے کا احساس اسی وقت ایک مینٹلی طور پہ اس کو ریکال ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اسی طرح فکر مدینہ انشاءاللہ شاء اللہ کر لیں گے نا ایک ٹائم فکس کر لیں گے تو اللہ نے چاہتا تو مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے فکر مدینہ کا عامل بننا ضروری ہے فکر مدینہ کے ذریعے انشاءاللہ مدنی انعامات کے عامل بن سکیں گے اور یہ کام اللہ جس کے لیے چاہے آسان فرما دے دوسری بات آپ نے فرمائی کہ پیشنٹ کو عزت کیسے دینی ہے تو ماشاءاللہ اللہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر نے اس کے لیے ویسی کرسی رکھی ہوئی ہوتی ہے اب اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس کو پیار سے پوچھتے ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں پھر اس کو ایک تو ویسے تکلیف میں آیا ہوا ہوتا ہے اگر تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی بھی ہے تب بھی اس کو تنز و تنقید و تانے کے ساتھ نہ لیں اب اتنا خود ہی بیرا گھر کر دیا میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ ڈاکٹر بولے فری ہو لیکن وہ اس طرح کی چیزیں نہ کرے جس سے اس کو خوش شرمندگی ہو تو اس طرح کی وہ چیز کرے آئے تو اس کو سلام کرے جائے تو اس کو سلام کرے کچھ دعا دے دے ڈاکٹر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اور تھوڑا سا اس کو اس کو عزت آپ کا وہ جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کی جو ورڈنگ ہے نا وہ اس کو ایک اونر فیل کرائیں گے یا ڈاکٹر بہت عزت دیتے ہیں یار یہی <متحد> وہ یہی بولے گا اب ڈاکٹر ہر پیشنٹ کے آنے پر کرسی سے کھڑا تو نہیں نہ ہو جائے گا <متحد> تو اس کو اسی طرح کی عزت تو دی جائے گی تو جاتے ہوئے تھوڑا سا اس کو تسلی دینی چاہیے اور اگر اتنی گنجائش ہے تو یہ میرا فون نمبر رکھ لیجئے میں نے آپ کو فیزیکلی چیک تو کر ہی لیا ہے اب اگر کوئی اور پرابلم ہو تو مجھے میسج کر دیجیے گا واٹس اپ کر دیجیے گا دیکھیے اگر کال اٹینڈ نہ ہو تو ناراض مند ہوئیے گا کہ آدمی ہر وقت کال نہیں اٹھا سکتا یوں کر کے تھوڑا کر دے اس کو اس کو لگے گا یہ ڈاکٹر ہے کون ہے اتنا وہ مطلب یہ اس کو اس کو پیشنٹ شاید اسی مائنڈوں میں لے گا یا ڈاکٹر بڑی عزت دیتے ہیں اچھا آپ آنے والوں کو اگر پہچان گئے نا تو خالی آپ کے کیبن میں یا آپ کے چیمبر میں یا آپ کے یہ روم میں داخل ہوتے ہیں ارے آئیے آئی آئیے آپ آئی آئی کیسے ہیں آپ پہچان کے رہا آئی آپ دو جملے پوچھے تو پیشنٹ کو بہت خوشی ہوتی ہے اس کا نام اگر یاد ہو تو تو بس مزے لگ جاتے ہیں اس کو پیشنٹ کے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں ہم ایسے اے پیشنٹ اگر ہم آپ کو دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کو پتا ہونا کہ یہ مطلب کیا ارے آئیے آئیے آئیے آئی آئی بیٹھے بیٹھیے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کیا ہے پھر اندر آیا ہے تو اب دیکھیں وہ آپ کو انتظار تو کرنا پڑا معذرت چاہتا ہوں رش ہوتا ہے کیا کرے آپ کی بھی ابھی تسلی سے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں سائکیٹرسٹ ہیں وہ ہر پیشنٹ کو دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں ماہر نفسیات ہیں نا اچھا <سؤال> انہوں نے یہ مجھے شیئر کیا ہے کہ یہ جو میرا چھوڑ کے جانا نہیں ہے نا یہ جتنی گفتگو کی ہے جو کچھ کیا ہے اس کے اکولیٹ یہ بھی ایک چیز ہے یہ جاتا ہے کلیئر ہو چونکہ وہ ماہر نفسیات ہے اور اس کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میری سنی جائے یہ جو ماہر نفسیات کے پاس جو عموماً پیشنٹ آتے ہیں نا وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اداسی اور اس طرح کی چیزوں نے ان کو گھیراوا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایک فیر کمپلیکس کا بھی شکار ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس طرح کے جب پیشہ ڈاتے ہیں تو ڈاکٹر کا ان کے ساتھ اتنا مشفکانہ کیونکہ اب لوگ اچھا ڈاکٹر تو ہے نا کہ ڈاکٹر کا اول تو یہ کہ پیسے مل رہے ہیں دوسرا ڈاکٹر کو اگر پیسے کا نہیں بھی ہے تب بھی ڈاکٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرا پیشہ یہی ہے کہ میں اس کو دوں اچھا پھر اس کے پاس وہ روز کا تو ہے نہیں وہ پیشنٹ جس کے ساتھ روز مل رہا ہے روز دو دو تین تین دفاع سے بات کر رہا ہے وہ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے اس کو ملنا ملنا کچھ بھی نہیں ہے سبا پر نہیں ہے تو سبا پر نظر ہوگی تو پھر اس کو اس کے ساتھ بیٹھنے میں اس کو اتنی کوفت نہیں ہوگی کیونکہ انسان کا ایک سوبان بھائی یہ بھی ایک نیچر ہے کہ وہ کسی بھی کام میں ریٹن کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ریٹرن کیا ملے گا بدلہ مطلب اس کے نتیجے میں کیا ملے گا یہ ایک انسان کا نیچر ہے میں یہ وقت دے رہا ہوں مجھے کیا ملے گا میں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا میں یہ کر رہا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ ہم بخار میں ہوتے ہیں تو بھی اس کی ریٹرن میں بیان کیا گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. حتیٰ کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ کو یہ ملے گا آپ تقویر الا سے نماز پڑھے ہیں تو آپ کو یہ ملے گا آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ملے گا آپ فلاں کام کر رہا کو یہ ملے گا آپ دیکھیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ مرجا صاحب آپ نے کہا نا کہ یوں روزے کا تو ایک عام طور پہ یوں نہیں ہے نہیں ایک عام نفری روزہ رکھیں گے نا تب بھی آپ کو یہ ملے گا حتیہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ایک ارشاد عطا کیا مجھے تو بہت مزہ آیا جب میں نے یہ پڑھا اور مجھے اب وہ اس آیت کریمہ کا وہ حصہ تو وہ یاد نہیں ہے اس کا خلاصہ یاد ہے کہ اللہ تبارک جب اپنے بندے کو جنت عطا فرمائے گا نا جنت عطا فرمائے گا تو اللہ کریم اپنے کرم سے یہ ارشاد فرمائے گا کہ جنت عطا فرما کر فرمائے گا کہ بدلہ تمہارے انعمال کے جو تم نے دنیا میں کہ سلا یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ الگ اللہ, اللہ اپنی رحمت سے جنت دے گا اور اپنا کوئی ہمارا کوئی اچھا عمل اللہ قبول کر لے یہ بھی اس کی رحمت ہی ہوگی مگر یہ ایک ہے اور آپ بات نہیں ہے. سنائی تھی روایت سنائی تھی کل یہ ڈاکٹرز کے لیے یہ بات کے ریوارڈ چاہیے آپ نے فرمایا تھا کہ غمگین کا غم دور کرو تو تہتر تہتر رحمت اب یہ اس سے بڑھ کر ڈاکٹرز کے پاس کون آ رہا ہے اور اگر خدا نہ خاصا کسی کو فائنینشیل सेट बैक भी मिल रहा है ना वो एंड में डॉक्टर के पास जाता है, भी आता सेट बैक डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा एम करेगा उसको तो डॉक्टर के लिए कितनी बात है और हुजूर जब भी कोई पेशेंट का पेशेंट ये कहता है ना हमें रेफरेंस दें ڈاکٹر کا ریفرنس دیں یہ کریں ڈاکٹر اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے ریفرنس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر پاس جا کے اسے صرف یہ پوچھ لے کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو آگے ہیں وہ بھی آگے سے یہ کہہ دیں ہاں جی بس یہ دوائی درائی دیکھ لیں ٹھیک ہے صرف دو بول ہمدردی کے ادر دین نارمل کورس ڈاکٹر بول دے یہ جو 73 رحمتوں والی روایت <تصفح> ہے دا ڈاکٹر اگر اپنا پُرفتن دور میں میں ڈاکٹر اسلام بغیر اگر اپنے آپ کو وہ واٹس اپ ایسم ایس اور موبائل پر اگر اپنی دستیابی کو فری آف کوسٹ اویلیبل کر دے نا اپنی دستیابی کر دے میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ٹینشن اور پریشر آ سکتا ہے ایمائن ہوگا لیکن اللہ کی رحمت سے جو اس کو ثواب ملے گا نا یعنی اگر اس کو اپنی رپورٹ کسی نے سینڈ کر دی کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں ٹیسٹ کروا کے لایا ہوں تو آپ بتا دیں اور ڈاکٹر اس کو خالی دو لائنیں چار لائنیں لکھ کر ہی دینی ہے نا کہ یہ نارمل ہے یہ احتیاط کریں اور یہ لے لیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ یقین مانے بہت, بہت بڑی بات بہت بہت بہت بہت لگ جاتی ہے پیشنٹ کی موجود لگ جاتی ہے پیشنٹ کی اتنا مگر اب یہ ڈاکٹر جو کرے کرے یہاں ایسے اور بات بھی ہے جسے انہوں نے کہا کہ اپنا سوال کیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتے نا وہ بھی ڈاکٹرز کو بھی بڑا کر رہے ہوتے ہیں ایک بندہ تھا اس نے ایک ہاسپٹل میں جانا تھا اس نے ہاسپٹل کے باہر موجود ایک دکان سے پوچھا ہاں جی بتائیں یہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں تو اس بندے نے دکاندار نے کہا بھائی ڈاکٹر تو کلہارا ڈاکٹر ہے پنجابی میں بولتے ہیں کھاڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا ٹھیک ہو جائے گا یعنی بچہ تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے کہ آپ کو جس طرح کلہارے سے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے ویسے یہ کاٹ دے گا آپ کو تو یہ رویش اور یہ رویہ جو افراد کی جانب سے ہوتا ہے اس پر آپ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر کی تو اس طرح کی یہ تو کیونکہ اگر اس کے آتے ہیں واقعی کولاڑا ہے اور جیسے بات کی اسے کلاڑا کھلنے کی تو طاقت رکھتا نہیں ہے تو خالی خالی شکایتیں کیوں کر رہا ہے تو یہ بات صورتوں میں گیبت میں جا رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور خالی اسی کا تصور ہے کہ ڈاکٹر ایسا کر رہا ہے اور وہ ایک نارمل اپنی چارجز کے ساتھ چل رہا ہے تو بھی مطلب کہ پھر تو اس کو تومت و بوتا لگا رہا ہے اور دیکھیں ڈاکٹر کو ہم ایک خیر اور ہمدردی کا درس دے رہے ہوتے ہیں اگر اس نے اپنی کو ہیوی فیس رکھی ہے اور جھوٹ نہیں بولتا تو ہیوی فیس پہ اس پر کیا قلم چلائیں گے آپ صحیح بات کوئی قلم نہیں ہے جی کوئی قلم نہیں ہے وہ لے سکتا ہے اتنے خیر خواہی کے طور پر اور ہمدردی کے طور پر ہم عرض کرتے ہیں کہ, کہ یہ اپنی نارمل سے فی سکیں اور غریب مدید اور اس طرح کے اگر اخدار آتے ہیں تو ان کے لیے ایک سافٹ اور پولائٹ پیکج ہونا چاہیے ہمارے <تصفيق> پاس سوالات موصول ہیں کچھ یہ سوال بھی اور ایک سوال میرے پاس بھی ہے کہ بعض اوقات ہم ہمارے موسم میں لوگ اس قسم کا جملہ کہہ رہتے ہیں یار میں تو سب کی عزت کرتا ہوں ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں بٹ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے ہم ہمیں کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کریں استاد کی عزت کریں امام صاحب کی عزت کریں پی صاحب کی عزت کریں دیگر لوگوں کی عزت کریں ہم سب کی عزت کر ہوتے ہیں لیکن گھر میں جاؤ تو امی ابو ڈانٹ دیتے ہیں باہر جاؤ تو بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں مسجد جاؤ تو امام صاحب پیچھے کر دیتے ہیں سب سے تو یہ کیا میٹر ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کریں ہماری عزت کون کریں ہمیں تو سب کے سامنے ضلیل کر دیا جاتا اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑوں کو شفقت کرنے نہیں آتی چھوٹوں کو جہاں بڑوں کا احترام کرنے کا کہا گیا ہے تو اس طرح بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کا بھی کہا گیا ہے حدیث پاک میں تو جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں وہ ہے, ہم میں سے نہیں ہے جی تو بڑوں کو بھی شفقت کرنی چاہیے جہاں ہم نے چھوٹوں کو عزت اور احترام کا درس دیا ہے تو بڑوں کو شفقت کرنی چاہیے تاکہ چھوٹوں کو ایسا نہ لگے کہ یار اپنے کو تو وہ ملتا ملتا تو ہے نہیں لیکن چھوٹوں کو میں ضرورت کروں گی کہ بڑوں کو شفقت ملے یا نہ ملے انہوں نے اپنا کام نہیں کیا آپ اپنا کام ضرور کیجیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ایک سیگمنٹ ہے جی اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اس سیگمنٹ کو بھی ہم مزید مشکل بنانے جا رہے ہیں مہروز بھائی اچھا ہاں جی یہ آئے تو جیسے چلے گا تو چلے گا آئندہ یوں نہیں چلے گا آئندہ کسی اور طریقے سے چلے گا نے کوششیں کر ہی جی اللہ اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ خیر آمین آمین جی دکھائیے جی یو ایک دو تین چار ایک جو تین واہ جی واہ کیا بات ہے جی چار یو سے پہلے اور چار ہی یو کے بعد اور چار ہی غلطیوں کی گنجائش ہے اللہ اللہ واہ جی واہ چار چار چار ہزار کا ہلکا کتنا اللہ جان چار تو یو ڈال دیا بیچ میں ہاں جی یو ٹرن نہ ہو جائے یہ انگلش کا نا آسان ہوتا ہے یہ آئی صاحب کو ابھی نے بتایا ہوا جی جی ہے جی گالی دیا نا ہم نے وہ بل ہاں جی ای وہ جیسا نا کوئی لفظ لمبا ہو الف تو اس میں ایک تو آ ہی گیا اردو میں الف تو لگا ہی تھے جی ای ہے اس میں دیکھو یار پہلے میں غلط کر دیا نا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں تین اپشن ہے نہیں ہے یار سلمان بھائی ایسا لفظ لیا جس میں ای نہیں ہے جی چلو لکھ دیں گے وہ بھی کام آ رہا ہے یعنی اردو میں الف اور انگلش میں یہ کسی نے پڑھے نے آئے سکھا دیے تو چلا لیتا ہیں اگلی دفعہ الف بے سے انشاء اللہ اردو میں تو سیرے سے کہتا تھا آپ کو کیا آپ لوگ اردو لاتے ہیں نارملی یا آپ کی بات مان لیے نا ہندا لیکن رومن میں آتا ہے اچھا جی تو دو اے آ اس میں تو آپ نے مجھے مدد دی بالکل مدد موبائل سے مدد لے سکتے ہیں ڈاکٹر مجلس سے مدد نہیں لے سکتے مجلس سے مدد لے ڈاکٹر مجلس موبائل میرے سامنے میرے کوئی جان پہچان والے ہو سکتا ہے کہ مدد کر دیں جن کے پاس میرا نمبر ہوگا وہی وہی میرا آپ بھی سمجھدار ہو گئے نمبر میرا کم لوگوں کے پاس ہے لیکن ذہین لوگوں کے پاس اکبر بھائی کے پاس ہے نمبر میرا وہ نہیں <laughs> <بس laughs> دیں گے تو اکبر بھائی تو ہمارے مطلب ہے ہیں ماشاءاللہ جی اچھا گھڑی بھی لگائیں بھائی پیپر تو بنایا آخر میں کیا آئے گا اپنے سلمان یہ تو آپ ہی بتائیں گے کہ کیا آئے گا صاحب کا نام بہت پیارا ہے ماشاء اللہ ادھر میں یہی عرض کر رہا ہوں حش صاحب کا نام بہت پیارا بہت مدد فراہم کر رہا ہوں کیا کیا رمضے ہیں آپ کی محروم پہ امیر اہل سنت کے نام میں نگرانی شورا کے نام میں کون کون سے ایسے حروف ہیں جو یکسانیت یکساں ہیں مشترک ہیں اس پہ کبھی فرصت سے غور کریں گے जी हजू इंग्लिश के बाद एस एस नहीं नहीं नहीं एस तो नहीं है इसमें नहीं जी हाँ तो भाई नी में आ जाएगा ना तो क्या तो दो ही अगले हफ्ते आप अगले, अगले हर पास लगा दें विंडो में लगा दें नहीं, नहीं वो नहीं है न जी लगाएं भी घटी लगाए धीना में दीना, -दीना। माशाला आप इजी ले लें हैं थोड़ा لیں جی آئی تین اور دو پانچ باقی ہیں جی دو اور دو غلطیاں باقی ہیں اور پانچ ایر ایر پا این تو لگوا دو یار جی سلمان, این تو لگوا دو کچھ کرو یار این این این این. لگا دیں جی این لگ گیا جی ابھی بھی لفظ بن نہیں رہا ہے یہاں حاضرین سے مدد لی جا سکتی تو نہیں کریں نہیں جی نہیں موبائل آپ کا حاضرین صاحب ہمارے ساتھ نہیں بول رہے یار حاضرین صاحب ہمارے ساتھ چلے ابھی دو غلطیوں آڈینس بیس پر لا رہے ہیں کبھی کبھی حاضرین کی اس میں میرے سے مدد ہونی چاہیے اسو کو سوچ لیں مشورہ کر لیں آپ کے پاس موبائل فون ہم نے دے دیا ہمارے پاس کیا ہے پھر حاضرین بھی دے دیں سب کچھ دے دیں تو ایک لے لیں حاضرین لے لے یا موبائل لے لے چلے جی ہاتھوں ہاتھوں جی حاضرین موبائل آپ پہلے سے لے چکے جنٹل مینٹو وائٹ کلام آپ نے کہا ابھی کی بات کی یا تو موبائل لے لے حاضرین لے لیں حاضرین لیا آپ لیں گے تو اس مرحلے کا جو ایک خوبصورتی ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی جی حاضرین اپنی جگہ ان سے الگ سے لے لیں گے آپ مطلب نہیں بالکل بتائیں کیا لفظ لگے گا یہ بتا دیں لفظ بتا دیں مجھے لگ رہا ہے آپ بتائیے گا لیکن یہ کہ دو کے بعد جی اچھا ان دو کے بعد اچھا یہ دو اگر میں غلطی کر گیا تو میں نہیں بتا سکوں آدمی بے سکی تب کرتے جب چلے جی اوکے جی ٹھیک ہے جی ایک ہی موبائل موسٹ پرسنل ہوتا ہے مرتبہ میرا حصل زن ہے کہ موبائل پہ پہلے آ جائے گا نہیں متدار لوگ بیٹھے ہیں ڈاکٹر ہیں اچھا یہ آپ کا حوصلے زن ہے سبحان اللہ جی گھڑی صفر ہوئی تو غلطی خود بخود نیچے کا لگ جائے گی ایس بھی آ گیا ای بھی آ گیا تو ہم تو خوش گمان تھے کہ جو نا جلدی بتا دیں گے ہم تو خوش گمان تھے کہ آپ جلدی بتا دیں گے اچھا جی سچ کے جام ہروز بھائی ماشاء اللہ جی حضور بتائیں یار لفظ بتا رہے تو گڑی بھی گھڑی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا آئندہ ہم یہ کریں گے آپ گھڑی کے بعد نہیں بتایا گیا تو میں اپنی طرف سے غلطی میں نیچے لفظ لگوا دیا کروں گا آئندہ آئندہ کتنے سفید ہوئے ٹھیک ہے بتائیں جی بتائیں دو غلطیوں کی گنجائش ہے اور چار حرف ہیں ہاں جی لگتا ہے جی جھی لگا جی اس میں لگ گیا جی جی تو لگا بھائی ہمارا واہ سل اب تو پہنچ گیا ہے سر میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں جی میں نہیں ابھی تو میں سے بنا رہا ہوں ارے کتنے بیچے ہیں ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائی ان سے لے لیتے ہیں جی لے لیتے کیا تھا حضور آپ جو تے ہو گیا وہ پہلے کریں گے ان کے ذہن میں کیا تھا یا ایک لے لے کوئی ایک ورڈ بتا دیں ایک اچھا ایک ورڈ بتائیں گے صرف ایک الفا بیٹ کس کے مائک کس کے پاس ہے بی بی اچھا کون کون بی کی طرف ہے بی اور دو اچھا بی کی طرف بری ہوئی یہ تو اس کا مطلب یہ ہے پہلا ورڈ ٹھیک ہے نا دیکھو یہ میں نے بتایا ٹھیک ہے بی لگائے لگائے جی بی لگائے لگ گیا جی بس برا ہو گیا بری ہوئی ہے جی آپ لوگوں نے کہا نا اچھا آپ کہیں تو میں آئی بولوں بولوں اچھا میں آئی بھی بولتا ہوں لگائے جی لگ گیا جی اچھا ڈی فو ڈاکٹر ہوتا ہے نا مگر ان کے ساتھ یہ لفظ ہم نہیں لیں گے ڈاکٹر کیسا اس نے زن ہوگا ماشاء اللہ فائدہ ہوگا اگر بدگوانی ہوگی تو ڈاکٹر کی دوا سے کیا ملے گا یار اللہ اللہ لا نگر نے شرا نے ماشاء گفتگو کے اندر ہی جواب دے دیا بدگمانی یہ بات نہیں بیماری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بدگمانی سے آپ بتا دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں آگے چلو کچھ بتائیں تو مطلب کیسے کہ یہ آپ نے لفظ بتایا ہے کوئی ہینس دے نا کہ کس طریقے سے پوچھتے ہیں ریپیٹ میں جانا جی جی آپ تو ریپیٹ دیکھتی ہو نا جب تک جب تک نگرانی بتا رہے ہیں ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں مقبر الگینا نے پوری کتاب شائع کی ہے بدگمانی کے نام سے اس کو مقبول الگ سے کال ہوں گے ٹائم بھی پورا ہو گیا چند کالس لے لیں جی جی ٹھیک ہے پھر کلوز کر دیں کالس پر کلوز کر دیں جی کالس محمد کہ عزت کے حوالے سے بڑا اچھا موضوع جو ہے وہ آپ لوگوں نے چلنا ہے عزت کا معیار جیسے آپ نے بتایا کہ اسلام میں عزت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ اور فہرستہ ہی ہے آ, یہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی لیڈ کلاس میں جب ہم بات کرتے ہیں جب امیر گھرانوں میں جب بات کرتے ہیں اس کے اندر وہ مطلب عزت جو ہے نا وہ ان لوگوں کی شرابی بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا لیکن الٹی اس کا ہے صرف اس کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے تو عرض یہ کرنی تھی کہ ہم کس طرح جب دنیا جب ہم فورم پر جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں کس طرح ان لوگوں سے بچنا ہوگا کہ اس کے حوالے سے تو ہماری رہنمائی بھائی دیتے ہیں کہ, کہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ شرابی کی اعلان پتہ ہوتا ہے کہ یہ شرابی ہے اور یہ گناہگار ہے تو اس کی اس سے عزت مطلب کرنی سب دنیا کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں کس طرح بچنا ہوگا اس کی پر ہماری رہنمائی فرما دیتے دیکھیں اس کی الگ الگ صورتیں مثال کے طور اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شرابی آ جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ شرابی ہے اگر ہم اس کو جیسے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو عزت نہیں دیں گے اور اس کو ذلیل کر کے دے دیں گے شرابی ہے اٹھیں گے تو وہ مذہبی لوگوں سے متنفر ہو جائے گا تو بعض صورتوں میں اس کو عزت دینا اس کے کسی اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہاں یعنی اس کو عزت دینے سے خود وہ قریب آتا ہے بنیادی اخلاقیات جو اس کے قریب آتا ہے تو اس کی علماء نے ہمیں اجازت دی ہیں یا پھر اس کا شر بڑھ جائے گا اللہ نہ کرے تو اسی صورت میں بھی دینا پڑتا ہے نارملی طور پر گھروں کے اندر اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو ایک تو ہوتا لوگ آتے ہیں آئی آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے تو یہ ہوتا ہے لیکن وہاں جو عزت کی بات ہے اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ ایک نمبر کا یہ وہ تو کہیں معززین جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو کسی عزت دے گا کسی منصب پر نہیں بٹھاتے دیکھیے ایک ہوتا آنے والے کو عزت دینا آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے پھر آ کر آپ اس کو کسی سب سے بہتر سیٹ پر بہتر جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور عزت کے مکان بٹھاتے ہیں اور آپ سب نیچے بیٹھ گئے تو یہ ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جائے گا اور ان میں بات چیزیں ہو سکتا ہے کہ گناہ کی طرف بھی لے کے جائیں تو اس کو تھوڑا سا معتدل طور پر بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جی السلام جی علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شہزاد ہے مجھے آئی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آہسا اتنا بتا دیں کہ یہ ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جس کو کسی مریض کو ایک بیس روپے کے انجیکشن سے بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے مگر وہ لوگ اکثر جو نا ڈرپے وغیرہ لکھ لکھ کے دے دیتے ہیں ایسے میں غریب آدمی کیا کرے گا اس پر کچھ متنی پھول رشاط فرما دیں جزاک اللہ خیر اس پر بات ہوئی ہے ڈاکٹر اسلام بھائی سے جو ماشاء خوف خدا والے خدا طرس ہیں اور ایک اچھے اور مدنی ماحول اس میں رہتے ہیں اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں ایک تعداد ملے گی آپ کو جو ایسا نہیں کرتی ہے اور وہ مریضوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ رعایت کا بھی برتاؤ کرتے ہیں اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ محفوظ رکھے اللہ بچائے ان کو بچاروں کو پیسوں کی ایک لگ جاتی ہے تو وہ پہ اس طرح بعدوں کا لالچ میں آ کر مریضوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں اور اس میں ان کا بھی کوئی کمیشن وغیرہ بن جاتا ہے کہ جس پر خود ڈاکٹر کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے اور جو ایک درد دل لکھنے والے اور اس طرح کی چیزوں کو اچھا سمجھ جو سمجھیں ڈاکٹر ہیں وہ ان چیزوں کو خود ہی مطلب کہ اس کے خلاف بعد وقت بولتے چلے جاتے ہیں تو ایسے ڈاکٹروں کو جو آپ جس طرف کہہ رہے ہیں اسے ڈاکٹروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سمجھنا چاہیے کہ ویسے وہ پریشان ہے اپنے دو پیسے بھرانے کے لیے اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے بجائے کی پریشانی کم کریں جیسے امیر سولن نے کل ایک ڈاکٹر کی بڑی پیاری مثال دی میں بھی جانتا ہوں اس ڈاکٹر کو مدی مذاکرے میں رات کو مدی مذاکرہ دیکھا کریں منگل سے انشاءاللہ شاء اللہ مذاکرے رات کو آ... آ... انشاءاللہ شاء عید کی رات تک چلتے رہیں گے اللہ کی رہنا سے تو یہ ضرور دیکھیے گا تو کل رات بھی امیر سورن نے ایک ڈاکٹر کا بتایا کہ اسے ایک کے اندر جب جاب آفر ہوئی تو ہاسپٹل والے نے کہا کہ آپ ہمارے پیشنٹ کو یہ بھی ریکمنڈ کر دیجیے گا ٹیسٹ ایکس رے فلاں فلاں تاکہ ہماری یہ مشینری اور جو ہاسپٹل کے جو اوور ایکسپینس ہے اس کو ہم چلا سکیں تو وہ ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا بولا میں ہسپیٹر چلانے کے لیے مریضوں کو کیوں تکلیف دوں مجھے میری ڈاکٹری کہے گی کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے تو میں اس کو وہ چیز کا کروں گا میں آپ کی ہاسپٹل چلانے کے لیے نہیں کر سکتا انہوں نے وہ جاب قبول ہی نہیں کی تو یہ بھی ڈاکٹر کی ایگزامپل ہی ہے تو ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے اور جو اس طرح لوگوں کو خون چوس کر اپنا گھر چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس میں خیر وہ یہ کہاں پائیں گے یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب ایک موجود ہیں اس وقت بچہ لوارف تھا اور اس بچے کو کوئی کلین نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب پندرہ دن ہو چکے تھے ہاسپٹل میں تھا اس کا پورا خرچہ خود اٹھا رہے تھے سارے ساف کو پتا تھا اور انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ اس بات کو لیک آؤٹ نہ کریں بچے کا دودھ ان کے پیسوں سے آ رہا تھا پیمپر اس کے پیسوں سے آ رہا تھا ٹوٹل وہ افورڈ کر رہا تھا ان کو اور وہ دور نہیں دور نہیں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر نے ہی لیک آؤٹ کی ہو وقت اچھے لوگوں کی باتیں جن کو پتہ چل جائے کیونکہ ڈاکٹر تو اب نہ لائے گا سارا پیمپر اور دودھ وغیرہ یہ ہو تو کسی کے ذریعے کر رہا ہوگا ہاں تو, تو اگر ڈاکٹر نے ہی لیک آؤٹ کیا اور اس میں اس کی نیت یہ ہو اس طرح اور ڈاکٹر کریں تو بھی اس کو اچھی نیت کا ہو سکتا ثواب ملے ہاں اگر اس لیے کیا کہ مجھے شہرت ملے گی یا عزت ملے گی تو اس میں پھر اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے تو عموماً ایسی باتیں بعض اوقات جو لوگ اس کے ساتھ خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی لیک آؤٹ کرتے کہ یار یہ ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں یہ سارا بل انہوں نے پیمنٹ کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھے برے تو ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں نا ہر کوئی شاید ہی کوئی ایسی فیلڈ ہوگی جس میں اچھے اور بروں کا کوئی نہ کوئی پرسنٹیج نہ بنتا ہو اللہ کرم کرے امین مزید کال دیں گے میرا خیال ہے جی مدنی چینل کے ناظرین ناراضہ آپ نے دیکھا اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلحیب صلی اللہ تعالیٰ